جی حضرتنا اکبا ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ اللہ تعالی کسی بندے کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا دے رہا ہے جو بھی وہ بندہ چاہتا ہے تو یہ ڈھیل ہے پھر رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ جب وہ بھول گئے جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے حتیٰ کہ جب وہ لوگ دیے ہوئے پر خوش ہو گئے تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا تو وہ مایوس ہو گئے یہ حدیث ہے جس سے آج ہم نے درس کا آغاز کیا ہے کتاب الرقاق سے میں احادیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میرے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب تم دیکھو کہ اللہ تعالی کسی بندے کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا دے رہا ہے جو بھی وہ بندہ چاہتا ہے تو یہ ڈھیل ہے یعنی اگر کوئی بندہ گناہ کرتا رہے مگر اللہ تعالی کی طرف سے بجائے پکڑ کے نعمتیں ملتی رہیں تو یہ نعمتیں نہیں بلکہ عذاب ہیں کہ اگر پہلی بار ہی اس کی پکڑ ہو جاتی تو یہ توبہ کر لیتا مگر یہ سمجھا کہ میرے اس گناہ سے معذ اللہ میرا نقصان نہیں ہوا پھر اور زیادہ گنا کرتا ہے حتیٰ کہ گناہوں میں حد سے بڑھ کر کفر کی طرف بھی لوٹ جاتا ہے پھر پکڑا جاتا ہے جیسے فرعون کا حال ہوا تو اسی دراج کے معنی ہے سیڑھی پر چڑھانا درجہ سیڑھی کے ڈنڈے کو کہتے ہیں چونکہ محلت سے بندہ گناہوں میں ایسی ترقی کرتا ہے جیسے آدھ سیڑھی پر چڑھتا ہے اس لیے محلت کو استد راج کہا جاتا ہے تو فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے پھر یہ آیت پاک تلاوت فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ جب وہ بھول گئے جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے حتیٰ کہ جب وہ لوگ دیے ہوئے پر خوش ہو گئے تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا تو وہ مایوس ہو گئے یعنی اس آیت میں گزشتہ کافر قوموں کا ذکر ہے جیسے قوم فرعون وغیرہ سے سیدنا ابو امامہ ربی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے کہ صفہ والوں میں سے ایک شخص نے وصال, وصال فرمایا وفات بائی اور ایک دینار چھوڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک داغ فرماتے ہیں کہ پھر دوسرے شخص نے وفات پائی تو اس نے دو دینار چھوڑے تو فرمایا کہ دو داغ یہ شعب المان کے حوالے سے حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ صفحہ والوں میں سے صفحہ والے یعنی چبوترے کو صفا کہتے ہیں جب قبلہ بیت المقدس تھا تو یہی یہ جگہ مسجد تھی تبدیلی قبلہ پر یہ جگہ ویسے ہی چھوڑ دی گئی اور مسجد کی توسیع کر دی گئی اب اس جگہ علم دین سیکھنے والے تارک الدنیا صحابہ رہنے لگے جن کے گھر بار اولاد مال وغیرہ کچھ نہ تھا یہ حضرات اکثر ساٹھ ستر کے درمیان رہتے تھے کبھی اس سے کم کبھی زیادہ بھی ہو جاتے تھے انہوں نے اپنے کو علم دین سیکھنے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت شریف میں رہنے کے لیے وقف کیا ہوا تھا انہی میں حضرت سیدنا ابو ہوریرا بھی تھے اور اکال سلاط وسلام ان کے خرچ وغیرہ کے کفیل تھے ایک پیالہ دودھ وغیرہ کے معجزات انہیں حضرات پر ظاہر ہوئے تھے کیوں جناب ہوریریرا کیسا تھا وہ جام شیر جس سے ستر صاحبوں کا دودھ منہ سے بھر گیا میرے اکال سلاط وسلام کو حکم اللہی تھا کہ ان کے ساتھ رہا کرو حضور ان سے فرماتے تھے کہ میں بھی تم میں سے ہوں اور آخرت میں تم میرے ساتھ ہو گے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صوفی اس صفحہ سے بنا ہے یعنی چبوترے پر رہنے والے یہاں اہل صفحہ فرمایا اسحاب رسول نے فرمایا کہ صفحہ والے تاریخ تھے تو حدیث میں ہے کہ صفحہ والوں میں سے ایک شخص نے وفات پائی ایک دینار چھوڑا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ایک داغ یعنی ایک دینار ان سے اہل صفحہ کے نام پر ایک دبا ہے کہ اہل صفحہ تاریخ دنیا ہونے چاہیے پھر انہوں نے یہ دینار بھی کیوں رکھا لہذا حدیث واضح ہے اس سے نہ تو مالدار صحابہ پر اعتراض ہو سکتا ہے نہ خود ان وفات یافتہ حضرات پر فرماتے ہیں کہ پھر دوسرے شخص نے وفات پائی تو اس نے دو دینار چھوڑے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو داغ یعنی اس شخص نے دو دینار چھوڑ کر اپنے نام اہل صفا پر دو دبے لگائے کہ دعویٰ ہے ترک دنیا کا اور عمل یہ ہے کے دو دینار پاس ہیں یاد رکھیں کہ بعض لوگوں کے لیے مالداری اچھی ہوتی ہے کہ اس سے وہ شاکر بن جاتے ہیں اور بعض کے لیے غریبی بہتر ہے کہ اس سے وہ صابر رہتے ہیں اہل صفحہ اس دوسری جماعت سے تھے لہٰذا یہ فرمان نہایت ہی موضوع ہے جیسے بعض کے لیے جلبت افضل ہے اور بعض کے لیے خلوت بہتر یہاں مرقات نے فرمایا کہ ان حضرات کا صفحہ میں رہنا گویا اپنے کو فقیر ظاہر کرنا تھا لوگ انہیں فقیر سمجھ کر خیرات و صدقات دیتے تھے تو یہ لوگ کال سے نہیں بلکہ حال سے سوالی تھے اور جس کے پاس ایک یا دو دینار ہوں اسے سوال جائز نہیں بلکہ سوال سے حاصل کیا ہوا مال بھی اسے درست نہیں جو مالدار فقیروں کا سلی باس رکھے یا جو جاہل عالموں کی سی وضع بنائے جو غیر صوفی صوفیانہ رنگ میں رہے پھر لوگ اسے فقیر یا عالم یا صوفی سمجھ کر نظرانے دیں وہ نظرانے اڑام ہیں مگر فقیر کے نزدیک پہلی توجی صحیح ہے کیونکہ حضرات صحابہ سارے ہی عادل ہیں کوئی فاسق نہیں اور حرام کام یا حرام خوراک کا مرتب فاسق ہوتا ہے لہذا صحیح بات یہی ہے کہ ان کے پاس دو درہم دینار جو تھے تو یہ ان کے پاس تھے یہ ان کے فسق کی نشانی نہیں ہے ماذا اللہ کوئی صحابی فاسک نہیں ہو سکتا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے ماموں سے کہ وہ اپنے مامو ابن, ابن ابی ہاشم کے پاس ان کی بیمار پرسی کے لیے گئے تو ابو ہاشم رونے لگے انہوں نے کہا کہ اے مامو کیا تکلیف تمہیں پریشان کر رہی ہے یا دنیا کی ہرس وہ بولے ہرگز نہیں لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک عہد لیا تھا میں نے وہ اختیار نہ کیا پوچھا وہ عہد کیا ہے فرمایا میں نے سرکار علیہ السلط وسلام کو فرماتے سنا کہ تمہیں مال جمع کرنے میں ایک خادم اور ایک گاری وہ بھی اللہ کی راہ کے لیے ہو کافی ہے اور میں اپنے کو دیکھ رہا ہوں کہ میں نے جمع کیا ہے تو ترمیزی شریف اور نسائی شریف میں یہ حدیث موجود ہے میرے آقا علیہ السلاۃ وسلام کے پیارے صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت وہ اپنے مامو سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے مامو ابن ابی ہاشم کے پاس ان کی بیمار پرسی کے لیے گئے تو ابو ہاشم رونے لگے مطلب امیر معاویہ کو دیکھ کر رو پڑے تھے پہلے سے نہیں رو رہے تھے رو پڑے دل ان کا بے چین ہو گیا بے قراری کی کیفیت تاری ہو گئی اور مطلب یہ بے قراری مرض کے بڑھنے کی وجہ سے نہ تھی تو اس وجہ سے بہرحال وہ رو پڑے انہوں نے کہا حضرت میر معاویہ نے کیا اے مامو تکلیف پریشان کر رہی ہے یا دنیا کی ہرس ہے تو یہ مطلب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے صحابی کا فرمانا تھا کہ کیا چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے وہ بولے ہرگز نہیں لیکن آقا علیہ السلام نے ہم سے ایک عہد لیا تھا میں نے وہ اختیار نہ کیا یہ صحابہ کی انتہائی انکساری کا حال ہے ورنہ سرکار کے فرمانوں پر جیسا عمل صحابہ نے کیا اس کی مثال گزشتہ انبیاء کے اصحاب میں نہیں ملتی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ اختیار نہ کیا پوچھا وہ عہد کیا ہے فرمایا میں نے حضور اکرم علیہ اللہ والسلام کو فرماتے سنا کہ تمہیں مال جمع کرنے میں ایک خادم اور ایک سواری وہ بھی اللہ کی راہ کے لیے کافی اللہ کی راہ کے لیے ہو کافی ہے جنہیں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عہد ساری امت سے ہے اور اس میں ترک دنیا کی رغبت ہے یعنی اگر تمہارے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہ ہو تو غم نہ کرو کہ اتنا مال کافی ہے لہذا اس حدیث سے یہ لازم نہیں آتا کہ مسلمان کے لیے مال رکھنا ہی حرام ورنہ پھر زکوٰۃ فطرانہ قربانی حج عمرہ وغیرہ عبادات کیسے ادا ہوں گی تو ترک دنیا کی رغبت ہے یہاں حضرت سیدتنا ام دردہ ردی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ام دردہ سے کہا کہ آپ کا کیا حال ہے کہ آپ کمائی نہیں کرتے ابو دردہ سے کہا کہ آپ کا کیا حال ہے کہ آپ کمائی نہیں کرتے جیسی فلاں کرتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے سنا کہ تمہارے لیے سخت پہاڑ ہیں جنہیں بوجل لوگ طے نہ کر سکیں گے میں چاہتا ہوں کہ ان پہاڑوں کے لیے بدکار ہوں تو یہ انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ کمائی نہیں کرتے جیسی فلاں کرتا ہے کیا وجہ ہے تو فلاں سے مراد دوسرے حضرات ہیں مال والے یعنی آپ طلب مال کے لیے دوسروں کی طرح کوشش کر کے مالدار کیوں نہیں بن جاتے یا یہ مطلب ہے کہ دوسروں کی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تم مال کیوں نہیں مانگتے حضور تو ایک ہاتھ اٹھا کر غنی کر دیتے ہیں ہاتھ جس طرف اٹھا غنی کر دیا دستے بہرے سخاوت پہ لاکھوں سلام تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تمہارے لیے سخت پہاڑ ہیں یہاں پہاڑ سے مراد موت قبر حشر کی مشکلات ہیں جن سے گزرنا بہت ہی مشکل ہے مگر اس پر آسان ہے جس پر اللہ رحم کرے کرم کرے تو فرمایا جنہیں بوجھل لوگ طے نہ کر سکیں گے یعنی مال حال عزت و جا کے طالبین ان پہاڑوں کو بآسانی با طے نہ کر سکیں گے سفر میں جتنا بوجھ زیادہ اتنی ہی تکلیف زیادہ دنیا میں پھنسے ہوئے آدمی کو مرتے وقت نزا کی تکلیف کے علاوہ دنیا چھوٹنے کا غم بھی ہوتا ہے جو بہت تکلیف کا باعث ہے تو فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ان پہاڑوں کے لیے بدکار ہوں یعنی میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس مال کم ہو تاکہ میرا حساب بھی کم ہو اسی لیے فقرہ بمقابلہ امیروں کے جنت میں پہلے جائیں گے تو وہ عرض کریں گے دیا جو تو نے کھایا پیا چلے آئے گدا سے کیسا حساب و کتاب ہوتا ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعال عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو پانی پر چلے اور اس کے پاؤں نہ بھیگیں لوگوں نے عرض کیا نہیں فرمایا یوں ہی دنیا دار گناہوں سے محفوظ نہیں رہتا دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری مثال ارشاد فرمائی ہے کہ کیا کوئی ایسا ہے جو پانی پر چلے اور اس کے پاؤں نہ بھیگیں یعنی نہایت نفیس تشبی ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ انسان پانی پر چلے اور اس کے پاؤں نہ بھیگیں پاؤں تو ضرور بھیگیں گے لوگوں نے ارض کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے تو فرمایا یوں ہی دنیا دار گناہوں سے محفوظ نہیں رہتا یہاں دنیا دار سے مراد دل میں دنیا کی محبت رکھنے والا ہے محبت دنیا تمام گناہوں کی جڑ ہے یا دنیا سے مراد وہ دنیا ہے جو انسان کو اللہ تعالی سے غافل کر دے دنیا سفر ہے آخرت عدد دنیا صفر ہے آخرت عدد اگر صفر اکیلا ہو بغیر عدد کے تو خالی ہے اگر عدد سے مل جائے تو اسے دس گنا کر دیتا ہے ابو جہل کی دنیا گناہوں کی جڑ تھی اور آخرت سے الگ حضرت سیدنا سلمان و عثمان رضی اللہ عنہما کی دنیا دین کے ساتھ لہذا نیکیوں کی جڑ تھی اللہ تعالیٰ ابو جہل و قارون کی دولت سے ہر مسلمان کو بچائے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خزانے سے عطیہ عطا فرمائے آمین چنانچہ حضرت سیدنا جبیر بن تقیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ وحی نہیں کی گئی کہ مال جمع مال جمع کروں اور تاجروں میں سے ہو رہوں لیکن مجھے یہ وہی کی گئی ہے کہ اپنے رب کی تسبیح بولوں اور سجدہ کرنے والوں میں ہوں تو سرکار علیہ السلط و السلام نے فرمایا اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تم کو موت آ جائے شرح وسنا کی حوالے سے یہ حدیث ہے میرے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ پر یہ وحی نہیں کی گئی کہ مال جمع کروں اور تاجروں میں سے ہو رہوں یعنی میری زندگی کا مقصد تجارت اور مال جمع کرنا نہیں میری زندگی کا مقصد تبلیغ نبوت اور اللہ کی اطاعت ہے اپنے پاس بقدر ضرورت کبھی مال رکھنا تجارت کرنا اسی کے تابع ہے لہذا یہ حدیث ان احادیث کے خلاف نہیں ہے جن میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر کے بعد ازواج پاک کو سال بھر کا خرچ عطا فرما دیتے تھے یا یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے تجارت بکریاں چرانے کا کام کیا ہے ظہور نبوت کے بعد حضور علیہ السلام نے چیزیں خریدی ہیں فروخت بھی کی ہیں مگر وہ سب عارضی چیزیں تھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا مقصد وہ تھا جو کہ ارشاد ہو رہا ہے جو آگے حدیث میں ہے ابھی آپ نے سنا میں ریپیٹ بھی کروں گا لہذا حضرت عثمان غنی اور دوسرے صحابہ کا الحمردوان اجمعین کا تجارتیں کرنا مال جمع کرنا ممنوع نہیں تھا اگر مال جمع نہ کیا جائے تو زکوٰۃ کیسے دیں حج کیسے کریں عمرہ وغیرہ عبادتیں کیسی کی جائیں کام کرنا اور ہے کام میں مشغول ہو جانا اور ہے تو میرے آقا علیہ اللہ تو السلام فرما رہے ہیں مجھے یہ وہی کی گئی ہے کہ اپنے رب کی تسبیح بولوں اور سجدہ کرنے والوں میں ہوں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تم کو موت آ جائے آمین اللہم آمین ثم آمین حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو حلال روزی تلاش کرے بیک سے بچنے کے لئے اور اپنے گھر والوں پر کوشش کرے اپنے پڑوسی پر مہربانی کرنے کے لیے وہ قیامت کے دن اللہ تعالی سے ایسے ملے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوگا اور جو حلال دنیا طلب کرے مال بڑھانے فخر و تکبر کرنے دکھلاوے کے لیے تو وہ اللہ سے ملے گا حالانکہ وہ اس پر ناراض ہوگا یہ شعب الائیمان اور ابو نعیم اور حلیہ کے حوالے سے حدیث مشکات میں بلکہ بے کا بھی حوالہ ہے موجود ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حلال روزی تلاش کرے بھیک سے بچنے کے لیے اور اپنے گھر والوں پر کوشش کرے اپنے پڑوسیوں پڑوسی پر مہربانی کرنے کے لیے یعنی مال کمانا تین مقصدوں کے لیے ہونا چاہیے اپنی ذات اپنے بال بچوں اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے اور یہ تمام کام اللہ و رسول کی رضا کے لیے ہوں پہلی دو چیزیں واجب ہیں یعنی خود بیک سے بچنا اور بال بچوں کے حقوق ادا کرنا تیسری چیز یعنی پڑوسیوں سے مالی سلوک کرنا یہ مستحب ہے واجب نہیں مگر ثواب اس پر یقینی ہے تو فرمایا وہ قیامت کے دن اللہ تعالی سے ایسے ملے گا کہ اس کا چہرہ چودہویں رات کے چاند کی طرح ہوگا یعنی اللہ کی رحمت اور دل کی خوشی کی وجہ سے اس کا چہرہ چمکیلا ہوگا تو اس حدیث نے گزشتہ تمام احادیث کی شرح کر دی کہ وہاں دنیا جمع کرنے اور دنیا کمانے سے ممانعت جو فرمائی گئی ہے وہاں وہ دنیا مراد تھی جو جائز نیت سے نہ ہو نیت خیر سے دنیا کمانا عبادت ہے کیونکہ یہ بہت سی عبادات کا ذریعہ ہے تو ارشاد ہوا اور جو حلال دنیا طلب کرے مال بڑھانے فخر تکبر کرنے دکھ دکھلاوے کے لیے تو وہ اللہ سے ملے گا حالانکہ وہ اس پر ناراض ہوگا معلوم ہوا کہ فخر و تکبر کے لیے حلال مال بھی جمع کرنا برا ہے تو حرام مال اس نیت سے جمع کرنا بدر جہاں برا ہے کہ وہاں مال بھی حرام ہے نیت بھی حرام ہے بہرحال مال میں تین چیزیں ہوں تو مال اچھی چیز ہے کمائی حلال خرچ حلال اور نیت حلال تو یہی وجہ ہے کہ کمائی حلال ہو بڑی بات ہے لیکن اپنی کمائی کو صحیح جگہ لگانا یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں میں اپنا مال خرچ کروں دونوں چیزیں ضروری ہیں حضرت سیدنا سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خیر خزانے ہیں اور ان خزانوں کی کنجیاں ہیں تو خوشخبری ہو اس بندے کے لیے اللہ تعالی نے جسے اللہ تعالی نے خیر کی کنجی اور شر کا بند قفل بنایا اور خرابی ہے اس بندے کی جسے اللہ تعالی نے شر کی کنجی اور خیر کا بند قفل بنایا یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ خیر خزانے ہیں اور ان خزانوں کی کنجیاں ہیں یعنی اچھے کام اور اچھی چیزیں بہت سی خوبیوں کے خزانے ہیں اور بعض انسان خزانوں کی چابیاں ہیں کہ وہ اچھے ہو جائیں تو دوسرے بھی اچھے ہو جائیں اگر بادشاہ حکام علماء مشایخ متقی ہو جائیں تو ریا شاگرد مریدین خود بخود متقی بن جائیں اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو متقی پرہیزگار مومن حکام نصیب کرے آمین خود بخود دوسرے لوگ متقی بن جائیں گے تو بہرحال میرے عقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو خوشخبری ہو اس بندے کے لیے جسے اللہ تعالی نے خیر کی کنجی اور شر کا بند قفل بنایا یعنی وہ شخص خوش نصیب ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو بلائیاں نصیب ہوں اور ظلم و ستم بند ہو جائیں مال علم بعض کے لیے قرب الہی کا ذریعہ ہے بعض کے لیے دوری کا باعث قریبا ہر چیز کا یہ ہی حال ہے قرب الہی کا ذریعہ ہو تو خیر ہے ورنہ شر تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور خرابی ہے اس بندے کی جسے اللہ نے شر کی کنجی اور خیر کا بند کفل بنایا یعنی بعض لوگ ایسے شر پر ہوتے ہیں کہ ان کی شر سے دوسرے محفوظ نہیں ہوتے وہ لوگ منحوس ہیں دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگوں کے زمانہ اقتدار میں برکت ہی برکت ہو جاتی ہے ملک آباد لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں بعض کے برسر اقتدار آتے ہی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا مختصر سی حکایت ہے کہ خلیفہ ہارون رشید بہت اچھا حکمران گزرا ہے بہت اچھا بادشاہ گزرا ہے اور تاریخ اسلام میں بڑی اچھے انداز سے ان کا ذکر ہوتا ہے ایک مرتبہ یہ سفر پر تھے اور ایک جنگل میں پہنچے باغات تھے جنگل تھا اور غالباً اپنے قافلے سے بچڑ گئے تھے یا پھر چند رفقا آپ کے ساتھ تھے تو باغبان آیا آپ کو وہ جانتا نہیں تھا کہ آپ خلیفہ ہارون رشید ہیں آپ نے یہ کہا کہ مجھے تمہارے باغ کے انار کا جوس چاہیے مجھے پیاس لگی ہے اس نے کہا کہ جی میں ابھی دیتا ہوں اس نے کیا کیا ایک کٹورا لیا ایک انار توڑ کر جب اس کو مطلب اس کا جوس نکالنے لگا تو ایک ہی انار سے وہ پیالہ بھر گیا خلیفہ ہارون رشید بڑا حیران ہوا کہ ایک ہی انار سے یہ پیالہ بھر گیا جوس بیتے ہوئے اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ نہ جانے کتنی بڑی تعداد میں جو ہے یہ انار میرے ملک میں بنتے ہیں تو میں واپس اپنے دارالخلافہ جا کر اس پر بھی ٹیکس لگا دوں گا جب ان کے دل میں یہ خیال آیا تو آپ نے جوس ختم کر کے اس باغبان سے پھر کہا کہ مجھے پیاس مزید لگی ہے ایک پیالہ اور دے دو اب اس باغبان نے جو ہے ایک انار اور توڑا جب اس میں سے جوس نکالنے لگا تو حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ پیالہ نہ برا اس نے دوسرا انار توڑا اس کو بھی نہ چوڑا تو اس دوسرے انار کی وجہ سے بھی جو ہے وہ پیالہ نہ برا تیسرے سے برا تو اب وہ باغبان بھی بڑا حیران تھا اور خلیفہ ہارون رشید بھی یہ تماشا دیکھ رہے تھے اور پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے پہلے تو ایک ہی انار سے جو ہے وہ یہ پیالہ بھر گیا تھا اب تین اناروں سے بھرا ہے تو اس باغبان نے یہ کہا کہ حضور آپ مجھے یہ بتائیں کیا آپ بادشاہ تو نہیں ہیں تو آپ نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا تو باغبان نے کہا حضور میری ساری زندگی گزر گئی ہے یہاں باغبانی کرتے ہوئے ان پودوں درختوں کی نگہبانی کرتے ہوئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک انار سے پیالہ نہ برا ہو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک ہی انار سے جو ہے وہ پیالہ بھر جاتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دوسرے انار کی ضرورت محسوس ہوئی ہو البتہ میں نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ جب حکمرانوں کی نیت میں فطور آ جاتا ہے تو پھر اس ملک میں جو ہے وہ بے برکتی برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید آپ بادشاہ ہیں اور آپ کے دل میں کوئی ایسی خراب نیت آ گئی ہے جس کی بنا پر جو ہے یہ بے برکتی کا مظاہرہ میں خود بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں تو جب تک امرا میرے پیارے اسلامی بھائیوں جب تک امرا اور جب تک حکام اعلی ہی بے اقتدار لوگ اپنی نیتوں کو درست نہیں کریں گے اسلام پر نہیں چلیں گے نہ ملک میں جو ہے وہ برکتیں آ سکتی ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ ملک جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گا بھلے ہم کتنے ہی خوشحال پاکستان کے پروگرام شروع کر لیں کچھ بھی کر لیں لیکن ملک خوشحال اسی وقت ہوگا کہ جب سنت کے مطابق عاشقان رسول اور اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی محبت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ صاحب اقتدار نہ ہوں تو اللہ تعالی خلف راشدین کے صدقے ہمیں اچھے اور نیک حکمران نصیب فرمائے آمین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کے مال میں بے برکتی دی جاتی ہے تو وہ مال کو پانی اور مٹی میں لگا دیتا ہے میرے اقا الصلاط وسلام کا یہ فرمان ہے مراد اس سے یہ ہے کہ ان میں بلا ضرورت عمارتیں بنانا ان کے گارے چونے میں پیسہ خرچ کرنا مراد ہے پانی اور مٹی میں لگا دیتا ہے مراد یہ ہے کہ بلا ضرورت عمارتیں بنواتا ہے جب اللہ کسی بندے کے مال میں بے برکتی ڈالنا چاہتا ہے تو اسے مکانات گرانے بنانے کا شوق دے دیتا ہے تو اسے اللہ رسول کی راہ میں خرچ کرنے حق والوں کے حق ادا کرنے کا خیال ہی نہیں آتا وہ اس میں لگا رہتا ہے کہ یہ بگاڑو یہ بناؤ اس کو گراؤ دوبارہ بناؤ یہ نقشہ بناؤ اس کو مٹاؤ تو ضروری عمارات جیسے مسجد ضرورت کے مکان دکانیں اس حکم سے خارج ہیں حضرت سیدنا سلیمان علیہ صلاحت وسلام نے مسجد اقسا لاکھوں روپے کے خرچ سے بنائی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی پر بہت روپیہ خرچ کیا غالباً پہلی مرتبہ آپ نے ساگوان کی لکڑی بھی وہاں پر مطلب لگوائی تھی اور اس کے ذریعے کام کروایا تو فیضان دعا بھائی یہ کتاب و رکاق سے دل کو نرم کرنے والی باتیں یہ موضوع ہے اور اسی پر حدیث میں پیش کر رہا ہوں حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے آقاب مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ امارات میں حرام سے بچو کیونکہ وہ ویرانی کی جڑ ہے دوبارہ سماعت فرما لیجئے امارات میں امارات میں حرام سے بچو کیونکہ وہ ویرانی کی جڑ ہے تو اس فرمانے عالی شان کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ عمارت پر خرچ کرنے کے لیے حرام مال جمع نہ کرو ورنہ اس حرام کام ورنہ اس میں حرام کام ہی ہوا کریں گے اچھی کمائی کی عمارت میں انشاءاللہ اچھے کام ہی ہوتے ہیں خراب میں خراب کام دوسرے یہ کہ حرام عمارتیں نہ بنائے جیسے مطلب ناچ سینماگر زیناگر شراب خانے بت خانے وغیرہ وغیرہ تو ایسی مطلب عمارتیں نہ بنوائی جائیں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ رسول اکرم نبی مختصم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا اس کا گر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو اور اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو اور اس کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس میں عقل نہ ہو یہ احمد بے حقی شعب ایمان کے حوالے سے حدیث ہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو یہاں گھر سے مراد عیش و عشرت کا گھر ہے یعنی دنیا کو عیش کی جگہ وہ ہی سمجھتا ہے جس کے مقدر میں آخرت کا ایش نہ ہو ورنہ مومن دنیا کو عمل کی جگہ اور رہنے کی منزل سمجھتا ہے کہ جتنی زندگی ہے اس میں کچھ کر لو یہ پھر نہ ملے گی تو فرمایا اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہ ہو مال سے مراد حرام ذریعے سے کمایا ہوا اور حرام جگہ خرچ کیا ہوا مال ہے یہ مال حقیقت اور وابیاوی حرام مال کو وہ مال سمجھتا ہے جس کے نصیب میں حلال مال نہیں تم ایسے نہ بنو مومن اس مال کو راہ خدا میں خرچ کر کے آخرت سنبھالتا ہے تو فرمایا اور اس کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس میں عقل نہ ہو یعنی غافل آدمی دنیاوی ایش و آرام کے لیے مال جمع کرتا ہے اور مومن آخرت کے لیے جمع کرتا ہے غافل بے وقوف ہے اور مومن عقل ہے حضرت حذائفہ رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے خطبے میں فرماتے سنا کہ شراب گناہوں کی جامع ہے اور عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں اور دنیا کی محبت ہر گناہ کا سرا ہے راوی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ عورتوں کو پیچھے رکھو کیونکہ اللہ نے انہیں پیچھے رکھا ہے میرے آکا علیہ السلام خطبہ دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ شراب گناہوں کی جامع ہے یعنی شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے کہ گناہوں سے عقل روکتی ہے جیسے شراب سے عقل ہی جاتی رہی ہے تو اب گناہوں سے کون رہے اور روکے شراب میں انسان قتل اور ماں بہن سے زنا کر لیتا ہے اور فرمایا عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں چنانچہ شیطان عورتوں کے ذریعے بڑے بڑے متقیوں کو شکار کرتا ہے بل ام بن باورا جیسا متقی انسان مارا گیا تو عورت کی وجہ سے دنیا میں پہلا قتل یعنی حضرت سید رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا گیا تو عورت کی وجہ سے تو فرمایا دنیا کی محبت ہر گناہ کا سرا ہے تو اس حدیث کی شرح اور محبت دنیا کے معنی اور یہ کہ محبت تمام دنیا کا جو ہے وہ سرا سر کیوں ہے سب کچھ اس پر کچھ روشنی پہلے بھی ڈالی جا چکی ہے قرض میں کر چکا ہوں اور مختصر یہ ہے کہ محبت دنیا یہ ہے کہ انسان ہر ذریعے سے دنیا حاصل کرتا ہے ضرورت پڑے تو دین دنیا پر قربان کر دے ظاہر ہے ایسا آدمی حصول دنیا میں ہر گنا کر لیتا ہے جو دین کو دنیا پر قربان کر دے تو ہر وہ ہر گنا کرے گا فرآون شداد نمرود یزید پلید جیسے لوگ محبت دنیا کی وجہ سے بدترین گنا جو ہے وہ کر گئے اللہ اکبر فرماتے ہیں راوی کہ میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے سنا کہ عورتوں کو پیچھے رکھو کیونکہ اللہ نے انہیں پیچھے رکھا ہے یعنی درجے میں عورتوں کو مردوں سے پیچھے رکھو انہیں امام نہ بناؤ انہیں جماعت کی اگلی صفوں میں کھڑا نہ کرو انہیں بادشاہ یا حاکم نہ بناؤ انہیں پیر یا مرشید بنا کر ان کی بے عطنا کرو مرد بادشاہ ہیں عورتیں وزیر جس درجے کی عورت ہوگی اسی درجے کا مرد بھی لیا جائے گا لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم جیسے گناہگار گار حضرت سیدت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ و دیگر پاک بیبیاں جو ہیں وہ مطلب ان سے افضل ہیں معذ اللہ ایسا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ افضل ہیں تو سرکار سلاط و سلام ظاہر ہے کہ ان کا درجہ کیا ہے سرکار کا مرتبہ کیا ہے بعد از خدا بزرگ تو ای قصہ مختصر تو امید ہے کہ یہ واضح ہو گیا ہوگا اب دیکھیں نا قرآن کریم میں بھی ارشاد ہوا کہ مطلب مرد جو ہیں وہ عورتوں پر افسر ہیں یہ آیت ہے جس کا مفہوم میں نے بیان کیا ہے تو عورتوں کا ذکر مردوں کے بعد ہے بلکہ اکثر جگہ مردوں کے ذمن میں عورتوں کا ذکر ہے قرآن کریم کا اگر آپ اسلوب دیکھیں تو مرد پکار کر اس میں عورت کو بھی لیا گیا ہے ظاہر ہے جب مرد افضل ہے مرد کو پکارا گیا تو جو مفضول ہیں یعنی عورتیں ہیں وہ تو آٹومیٹیکلی بیچ میں آ گئیں جیسے عقی۔ سلازک ملک بلکیس یمن کی بادشاہ تھی مگر کب مسلمان ہونے سے پہلے جب حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائیں آپ کے نکاح میں آئیں یمن کی بادشاہ نہ رہی آپ کی مات تحت ہوئی لہٰذا اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی کہ کسی دین میں عورتوں کی امامت سلطنت جائز نہ تھی تو از آدم علیہ السلام تا سرکار علیہ السلام کسی نبی کے دین میں عورتوں کو یہ عہدے نہ دیے گئے تو عورت حکمران نہیں ہو سکتی اور یہ آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی اس نے تو کہا ہے کہ عورتوں کو امامت کرنی چاہیے اب عورتوں کے لیے الگ سے مسجدیں بنوائیں حضرت آپ لوگ تیار ہو جائیں عورتوں کے لیے الگ سے جو ہے نا وہ مسجدیں بنوائیں نام رکھ لیجئے گا مسجد النساء عورتوں کی مسجد وہاں پر عورتیں جو ہیں نا وہ امامت کریں گی لا حول ولا قوت اللہ بلّہ تو ایسی عورتیں یہ تباہ کر رہی ہیں اسلامی مطلب کلچر کو اور عورتوں کو گمراہ جو ہیں وہ کر رہی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ عورتیں امامت کریں عورتوں کا تو یہ تو آصما جہانگیر نے بھی کہا کہ مطلب عورتوں کو نکاح پڑھانا چاہیے مردوں سے کیوں پڑھوا لیتے ہیں تو اب عورتیں بھی جو ہیں وہ نکاح پڑھایا کریں گی عورتیں امامت بھی کیا کریں گی اور نہ جانے کیا کچھ جو ہے وہ ہوگا اللہ تعالی رحم کرے اللہ تعالی مسلمانوں کو دین متین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں سے میں اپنی امت پر خوف کرتا ہوں ان میں زیادہ خوفناک نفسانی خواہش ہے اور لمبی امید لیکن نفسانی خواہش تو وہ حق سے روک دیتی ہے اور رہی دراز امید تو وہ آخرت کو بلا دیتی ہے اور یہ دنیا کوچ کر کے جا رہی ہے اور یہ آخرت کوچ کر کے آ رہی ہے ان دونوں میں سے ہر ایک کے بچے ہیں اگر تم یہ کر سکو کہ دنیا کے بچے نہ بنو تو ایسا کرو کیونکہ تم آج عمل کی جگہ میں ہو جہاں حساب نہیں اور تم کل آخرت کے گھر میں ہوگے جہاں عمل نہ ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا کہ جن چیزوں سے میں اپنی امت پر خوف کرتا ہوں ان میں زیادہ خوفناک نفسان خواہش ہے نفسانی خواہش ہے اور لمبی امید ہے یہ کرے قانون شرعی کا لحاظ نہ کرے اور یہ خیال کرنا کہ ابھی میری عمر بہت ہے جب مرنے لگوں گا تو نیک کام کر لوں گا یہ دونوں دھوکے ایسے ہیں جن میں عام لوگ گرفتار ہیں نفس و شیطان گنا جلدی کراتے ہیں نیکیوں میں دیر لگواتے ہیں کہ ابھی عمر بہت ہے پھر کر لینا تو حیرت کی بات ہے اچھا اچھا اسی کا آپ نظارہ اس معاشرے میں بھی دیکھیں کہ ماں باپ اپنے بچوں سے کہہ دیتے ہیں جی ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے داڑھی رکھنے کی رکھ لینا تو بچہ اگر یہ بول دے کہ ابا تمہاری عمر بھی ابھی تک نہیں ہوئی تو میں اپنی وہ عمر کہاں سے لاؤں گا کیونکہ باپ کی بھی داڑھی نہیں ہوتی تو بہرحال یہ لمبی امیدیں ہیں خواہش کو ہم نے اپنا سب کچھ بنا لیا ہے نفسانی خواہشات لمبی امیدوں کی وجہ سے گناہوں کے امیک تریق امیک ترین گڑوں میں جو ہے وہ مسلمان گرتا چلا جا رہا ہے اللہ بچانے والا ہے محبوب کے صدقے کرم فرمائے آمین تو فرمایا نفسانی خواہش تو حق سے روک دیتی ہے یعنی وہ خواہشات مراد ہیں جو خلاف اسلام ہوں جو ان کی پیروی کرے گا ظاہر ہے کہ وہ اللہ رسول کی اطاعت جو ہے وہ نہ کرے گا تو اسی طرح فرمایا رہی دراز امید تو وہ آخرت کو بلا دیتی ہے یعنی آخرت یاد آتی ہے جب کہ اپنی موت سامنے ہو انسان موت کو قریب سمجھ کر آخرت کی تیاری کرتا ہے جب یہ خیال دل میں بیٹھ جائے کہ ابھی سو دو سو سال مجھے موت آنی ہی نہیں تو وہ آخرت کی تیاری کیوں کرے گا لہذا یہ فرمانے شان بالکل برحق ہے سرکار کے سارے ہی فرمانے علی شان برحق ہیں تو آخرت کو بلا دیتی ہیں یہ لمبی امیدیں کوچ کر کے جا رہی ہے اور یہ آخرت کوچ کر کے آ رہی ہے یعنی جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تب سے دنیا جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے ہر سانس آخرت کی طرف ایک قدم ہے غافل تجھے گڑیال یہ دیتا ہے منادی خالق نے تیری عمر کی ایک سانس گٹا دی ہمیں خبر نہیں کہ دنیا کب ساتھ چھوڑ دے اور آخرت کب آ جائے فرمایا ان دونوں میں سے ہر ایک کے بچے ہیں یہاں بچوں سے مراد تاب محکوم زیر فرمان لوگ ہیں راغب راغب یعنی بعض لوگ دنیا کے طالب اس میں راغب ہیں بعض آخرت کے طالب اس میں راغب ہیں دونوں کا طالب نہیں ہو سکتا کہ دونوں زدے, زدے ہیں ضدین ہیں یعنی متضاد ہیں ایک دوسرے کے تو فرمایا اگر تم یہ کر سکو نہ بنو تو ایسا کرو کیونکہ تم آج عمل کی جگہ ہو جہاں حساب نہیں اور تم کل آخرت کے گھر میں ہوگے جہاں عمل نہ ہوگا یعنی دنیا میں مالدار دنیا میں اللہ تمہارا حساب نہیں فرماتا جو بھی مال کما لو دنیا میں تمہارا حساب نہیں جو بھی چاہے عمل کر لو بعد مرنے کے عمل کا وقت نہ ہوگا حساب ہی حساب ہوگا لہذا بہتر یہ ہے کہ آج تم اپنا حساب خود کرتے رہو خیال رہے کہ حضرات امبیا علیہ وسلم اور بعض اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں تلاوت قرآن کرتے ہیں مگر ان اعمال پر ان کو ثواب نہیں ہے یہ ان کے بلند درجوں کے وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے یہ رتبہ دیا ہے کہ وہ نمازیں پڑھیں مطلب قبروں میں بھی لیکن اجر دنیا میں پڑھنے کا تھا یہ ان کی ظاہر ہے کہ نیک امال کی وجہ سے انہیں رتبہ دیا گیا لہذا حدیث برحق ہے کہ ثواب والا عمل صرف زندگی میں ہی ہو سکتا ہے صدقات جاریہ میں سب کام زندگی میں ہو سکتا ہے ہاں اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے لہذا حدیث پر جو ہے وہ کوئی اعتراض نہیں تو یہ لمبی امیدیں جو یاد رکھے میرے پیارے بھائیوں یہ انسان کو ایک مسلمان کو تباہ کر دیتی ہیں فکر آخرت ختم کر دیتی ہیں آخرت کی یاد کی طرف مسلمان راغب نہیں ہو پاتا جس کے دل میں یہ چیز آ جائے کہ مجھے ابھی بہت زندہ رہنا ہے میں نے پتا نہیں ابھی کیا کیا کرنا ہے تو وہ آدمی جو ہے وہ پھر کس طرح آخرت کی جو ہے وہ فکر کرے گا بلکہ وہ تو یہ چاہے گا کہ میں اپنی اولاد ایک رستے کی طرف نہ لے کے جانے دوں وہ اپنی اولاد کو بھی روکتا ہے کہ وہ مطلب دنیا کی طرف سے توجہ نہ ہٹا لے وہ کہیں دین کی طرف نہ چلی جائے اب اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں مدینہت الاولیاء احمد آباد شریف کے ایک عاشق رسول نے ایک نوجوان پر انفرادی کوشش کر کے اس کو مدنی قافلے میں سفر کے لیے آمادہ کر لیا مگر والد صاحب نے دنیاوی تعلیم میں رکاوٹ کے خوف سے دنیاوی معاملات کی وجہ سے اخروی تعلیم کے سفر سے روک دیا بے کو عاشقان رسول کی صحبت ملتے ملتے رہ گئی نتیجن وہ برے دوستوں کے ہتھے چڑھ گیا شرابی بن گیا اب اس کے والد صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اس نے اسی عاشق رسول کو درخواست کی اس کو قافلے میں لے جاؤ کہ کہیں اس کی شراب کی لت چھوٹے اس نوجوان پر دوبارہ انفرادی کوشش کی گئی مگر چونکہ پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا بیچارہ بہت زیادہ بگڑ چکا تھا کسی صورت مدنی قافلے میں سفر کے لیے آمادہ نہ ہوا تو والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو شروع ہی سے اچھا اور مدنی ماحول فراہم کریں ورنہ بری صحبت کی وجہ سے بگڑ جانے کی صورت میں بازی ہاتھ نکل جاتی ہے امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی استاد العلما واولیا قبلا حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اکتار قادری دامت العالیہ فرماتے ہیں کہ اس کی بڑی بہن نے بتایا ایک اسلامی بہن نے رو رو کر دعا کے لیے کہا ہے کہ میرے بیٹے کی صلاح کے لیے دعا کریں ہائے ہائے میں نے خود ہی اس کو برباد کیا ہے اس کو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں حفظ کے لیے بٹھاتے تو بٹھا دیا مگر بیچارہ جو سنت م... وغیرہ سیکھ کر آتا وہ گھر میں بے کا مزاق اڑاتے آخر دل ٹوٹ گیا اس نے مدرسۃ المدینہ جانا چھوڑ دیا اب برے دوستوں کی سحبت میں رہ کر آوارہ ہو گیا ہے تو بہرحال میرے پیارے بھائیوں دیکھا آپ نے اچھو کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی سہبت سوالے تورا سوالے کند سبال بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی تو یہ دنیا ہی کے لیے مطلب سوچنا کہ بس دنیا مجھے مل جائے میری اولاد بھی بس دنیا کمائے آج ہزار ہیں تو کل لاکھ ہوں پھر کروڑ ہو جائیں ایک مکان ہے تو دو یا تین ہو جائیں دو دکانیں ہیں تو چار یا پانچ ہو جائیں بڑی بڑے بوڑھے لوگ قبر میں ان کی ٹانگیں بھی ہوتی ہیں لیکن دنیا چونکہ مال کی ہرس دل میں ہوتی ہے اسی پر جو ہے وہ ان کا مطلب ذہن اور دل ہوتا ہے کہ اٹکا ہوا ہوتا ہے تو اللہ تعالی ہمیں نی... اور مدنی ماحول میں بسنے بلکہ غرق ہونے کی توفیق آ فرمائے کیونکہ جو غرق ہو جاتا ہے نا وہ نکلتا نہیں ہے تو ہمیں کناروں پر نہیں رہنا بلکہ نیک اور مدنی ماحول میں جو ہے وہ ڈوب جانا ہے غرق ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ نیک اور اچھے ماحول میں رہنے کی ہمیں توفیق آ فرمائے بہترین ذریعہ اور شارٹ کٹ جو ہے اس کا وہ مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے اگر ہم مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو چونکہ ہمارا دن رات آشقان رسول کے ساتھ ہوگا اس وجہ سے ان اللہ تبارک و بطالہ دنیا اور آخرت سنور جائے گی انشاءاللہ اللہ تو آپ تمام بائی نیت فرمائیں شعبان کا مقدس مہینہ الحمد جاری ہو, ہو چکا ہے آج پہلی رات ہے یہاں پر باب المدینہ کراچی میں پاکستان میں اللہ تعالی شعبان کے اس مقدس مہینے کی عظمتیں رفعتیں ہمیں نصیب فرمائے اور شب برا بڑا اجتماع بھی ہوتا ہے الحمد اور عام طور پر حضرت صاحب بیان بھی فرماتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اپنی آخرت کی فکر نصیب فرمائے اور آنے والے سال بلکہ ابھی بھی جو چند دن باقی ہیں کس نے دیکھا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو نیک اور سال اعمال کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور آنے والے نیا سال جو پندرہ شعبان کے بعد نیا رجسٹر کہہ لیں جو بھی کہہ لیں کہ وہ مطلب فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ لکھتے ہیں اور آئندہ سال تک جو مقدر ہوتا ہے سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے تو اللہ کرے کہ ہمارے لیے اسی سال حج مقدر ہو جائے بار بار عمرے نصیب ہو جائیں مدنی قافلوں میں درجنوں مرتبہ جانا نصیب ہو جائے مدنی انعامات پر عمل کرنا نصیب ہو جائے دعوت اس اسلامی کو ایسا عروج نصیب ہو جائے جس کو زوالنا ہو اور ہمارے میٹھے میٹھے امیر اہل سنت دیگر تمام علماء اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالی اپنی مزید عاصتوں میں رحمتوں میں نعمتوں میں رکھے ان کی حفاظت اللہ تعالی فرمائے اور رب کریم ان کا صدقہ ہمیں دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے جزاکم اللہ خیر آمین وما الینا اللبلامبین آپ بھائیوں سے التماس ہے کہ دس پندرہ منٹ کے لیے محفل نعت کی ترکیب فرمائیں تو ان شا اللہ تبارکہ وطلا میں تقریباً پندرہ منٹ میں حاضر ہوتا ہوں پھر اگر آپ بھائیوں کے سوالات ہوں گے تو جوابات دینے کی کوشش کروں گا تو الحمد ہمارے درمیان غالباً کویت سے ایک ہمارے سروں کے تاج حضرت علامہ صحابی موجود ہیں ان کا اسم میں گرامی میرے ذہن سے اصل میں نکل گئی جن کا وہ نک ہے تو چند سیاہ یا نہیں کیا ہے میں اصل میں پڑھ نہیں پا رہا تو بزرگوار اہل علم عالم باعمل ماشاءاللہ ہمارے درمیان موجود ہیں حضرت نے ہینڈ بھی ریس فرمایا تھا تو آپ اگر کر تشریف لانا چاہیں حضرت علامہ اشرف قادری صاحب اگر کرم فرمانا چاہیں اور ہمیں دین کی باتیں ارشاد فرمانا چاہیں تو میں مائک آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں حضور آپ تشریف لائیں جزاک اللہ خیر آمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ <خخ>. تو یہ <těwave> ہمارے غلام یاسین بھائی ہیں چاند سائیں سے اور وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ تو حضرت آپ ابھی مائک لیں گے مفتی مائک لیں گے آپ ابھی وعلیکم ہیں یار جو بھی ہیں آپ ہیں تو پیارے پیارے سے اور میٹھے میٹھے سے اسلامی بھائی ہیں نا جو بھی ہیں جی حامد کلیمی بھائی ابھی نات خانی کے بعد جو ہے سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہوگا ان اللہ تعالی مفتی صاحب تشریف لائیں گے تو اس وقت تک آپ اپنا جو وہ ہینریس رکھ لیجیے ہینریس کر لیجیے اپنا کہ جب مفتی صاحب آئے تو پہلا سوال جو ہے نا وہ آپ کا ہی ہو جائے سلی حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ تور پانے کہیے چمک تجھ سے آتے ہیں سب پانے والے میرا دل چم کانے چم کانے کہیے میرا دل بھی چمچن کا دے چمکا دے بال چمک تجھ سے پالے آنے آدھے گیارہ بجے کل انشاءاللہ اللہ جی سنی تحریک وہی میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا کل ساڑھے گیارہ بجے انشاءاللہ اللہ جاوید احمد غامدی کے غلط اور گندے نظریات کے بارے میں <تصفح> میں انشاءاللہ بیان کر رہا ہوں بیان کا موضوع یہی ہوگا جاوید احمد غامدی کا پوسٹ مارٹم تو میں دو تین دنوں سے یہ اناؤنس بھی کر رہا تھا کہ پیر کے دن انشاءاللہ میں بیان کروں گا ساڑھے گیارہ بجے پاکستان کے وقت کے مطابق ابھی ہو رہے ہیں میرے پاس پونے بجے ابھی پونے بارہ تقریباً بج رہے ہیں تو ساڑھے گیارہ بجے کل انشاءاللہ اللہ تو آپ تمام بھائیوں کا یہ کام ہے کہ ریکارڈنگ کر لیں ریکارڈنگ کر کے آپ مطلب اس کو مختلف ویب سائٹس پر بھی ڈال دیں کیونکہ بار بار مطلب ضروری بار بار بیان نہیں ہو پاتا ایک ہی موضوع پر اس وجہ سے میرا کام بیان کرنا ہے میں نے اس کے خلاف لٹر اور آپ لوگوں کا جو کام ہے وہ ریکارڈنگ کر کے مختلف ویب سائٹس پر یوٹیوب ادھر ادھر جہاں جہاں آپ کو کونے کانچے پتہ ہیں انٹرنیٹ کے آپ وہاں ڈالیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہو جزاکم اللہ خیر جی حامد کلیمی بھائی آپ تشریف لائیں اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہے تو مائک آپ کے لیے چھوڑتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ و اللہ وبرکاتہ مختر جی کلیمی بھائی آپ نہیں تجرب بھائی میں مستقتاری عرض کر رہا ہوں آپ مجھے پی ایم کریں جزاک میں نے السلام وعلیکم اچھا السلام علیکم میری آواز آئی ٹائپ کر پلیز تھینک یو ویری مچ اضرت میرے دو سوال ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں پر مغرب کی نماز جو ہے دن اتنا بڑا ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز جو ہے وہ ساڑھے نو بجے اور پونے دس بجے قریب ہوتی ہے تو کیا ایسے ممالک کے اندر ہم مغرب اور عشاء اور عشا جو ہے وہ ساڑھے گیارہ میں ہو جاتا ہے لوگوں کو صبح جانا بھی ہوتا ہے تو کیا کی اور عشاء کی نماز کمبائن کے پڑھ ہیں مغرب کے وقت ایک سوال دوسرا ہی ہے کہ حقیقی کے بارے میں کیا حکم ہے کہ حقیقت جو ہم لوگ کرتے ہیں بچے کے پیدائش پر یہ اسی ملک میں ہونا چاہیے جہاں پہ بچے کی پیدائش ہوئی ہے یا اس کو ہم جیسا میرے کچھ فیملی ممبر ہیں پاکستان کے اندر ہیں اور میں اگر کو کوئی الاد ہوتی ہے تو اس کو میں پاکستان میں اپنے بڑے بھائی یا والد ہیں ان کو میں کہہ دوں کہ حقیقت وہاں کر دو اور پیسے بھیج دوں تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے جائز ہے یا کہ حقیقت اسی ملک میں ہونا چاہیے جہاں پہ بچے کی پیدائش ہوئی ہے جزاک اللہ خیر السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفیر جی حضرت پہلی بات آپ نے جو مغرب اور اوریشہ کے ٹائم سے متعلق پوچھی ہے اس سلسلے میں میں آپ کو عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ نماز تم پر وقت باندھا ہوا فرض ہے تو اللہ تعالی نے یہ اوقات متعین فرمائے ہیں جن کے بارے میں ہمیں مطلب جو ہے مطلب معلوم ہے تو جی حامد کلیمی بھائی آپ اپنا سوال فیضان دعا بھائی کو مطلب جو ہے نا وہ پی ایم کریں معذرت کے ساتھ میں اصل میں بھی سوالات کے جواب دے رہا ہوں تو آپ کا پی ایم پڑھ نہ سکوں گا فیضان دعا بائی کو آپ اپنا جو ہے وہ کریں معذرت ہیں ناراض نہیں ہوئی. جزاک اللہ خیرہ جی میں ارض کر رہا تھا کہ ہم مسلمانوں پر جو ہے وہ نماز وقت باندھا ہوا فرض ہے تو جب جب وقت ہوگا ہم پر نماز ہے وہ فرض ہوگی جب مغرب کا وقت آتا ہے تو مغرب کی نماز ہی فرض ہوگی جب عشاء کا وقت ہوگا تو عشاء کی نماز ہی فرض ہوگی ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ مغرب کے وقت میں عشاء پڑھیں یا عشاء کے وقت میں مغرب پڑھ لیں لہذا جو وقت ہے اسی وقت میں نماز کی ادائیگی ضروری ہے لہذا ساڑھے نو بجے اگر مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے تو وہاں پر ساڑھے نو بجے ہی مغرب پڑی جائے گی اب دیکھیں ہمارے ہاں بھی تقریباً آج کل ساڑھے آٹھ بجے کے آس پاس بھی وہ مغرب کا وقت تھا اب ذرا پیچھے جاتا جا رہا ہے پاکستان میں سوا دس بجے عشاء کی جماعت ہوتی ہے اور بمشکل میں ساڑھے دس دس پینتیس چالیس تک پہنچ پاتا ہوں مسجد تو بالکل دو قدم پہ ہے تو بہرحال اس لیے مطلب جہاں پر جو جو بھی وقت ہے تو اسی ہی میں مطلب نماز ہوگی ان کے علاوہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے عشاء کے وقت میں اگر نماز نہیں پڑھیں گے مغرب میں پڑھ لیں گے تو وہ نماز ہی نہیں ہوگی دوسری بات آپ نے پوچھی ہے عقیقے سے متعلق کہ جس ملک میں ولادت ہوئی ہے بچے کی کیا اسی ملک میں عقیقہ کرنا ضروری ہے تو ایسا نہیں ہے حضرت آپ جہاں چاہیں عقیقہ کر سکتے ہیں عقیقہ کرنے کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں پر بچے کی ولادت ہو وہیں پر آپ عقیقہ کریں جہاں چاہیں مطلب آپ مطلب عقیقہ کر سکتے ہیں اور عقیقے میں اس بات کا خیال رکھنا مناسب ہے ضروری تو نہیں لیکن مناسب ہے کہ ساتواں دن جو ہے نا اس میں عقیقہ ہو تو جب بھی آپ عقیقہ کریں اپنے بچے کا تو ساتویں دن کا حساب رکھیں میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اگر بچے کی ولادت جمعے کے دن ہوئی ہے تو جب جب بھی جمعرات آئے گی تو وہ ساتویں دن کے حساب ہی ہوگا اور اسی طرح اگر آپ کے بچے کی ولادت اتوار کے دن ہوئی ہے تو آپ ہفتے کے دن عقیقہ کریں جب بھی کریں یہ ہفتے کا دن ساتویں دن کا ہی حساب کتاب بیٹھ جاتا ہے تو اس طرح مطلب آپ اس دن عقیقہ کریں اگر بچہ ہے تو دو بکرے بچی ہے تو ایک بکرا باقی اس میں عمر قد کاٹ اور وہ قربانی والے مسائل ہیں کہ جو ہم قربانی کے جانور کی عمر کا حساب کرتے ہیں اسی طرح عقیقہ لیں عقیقے کا گوشت کل آپ بانٹ بھی سکتے ہیں کل رکھ بھی سکتے ہیں بہتر یہی ہوتا ہے کہ پکا کے یا کچا لوگوں میں بانٹا بھی جائے اور رشتہ داروں کو بلا کر کھلایا بھی جائے تو آپ جہاں رہتے ہیں جو بھی آپ کے عزیز ہیں یا دوست ہیں احباب ہیں ان کو بلا, بلا کر بھی آپ عقیقے کی دعوت کر سکتے ہیں عقیقہ کرنے کی برکت دیکھیں کہ جو اپنی اولاد کا عقیقہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے تو اگر رضا الہی کے تحت وہ بچہ نابالغ کی حالت میں فوت ہو گیا اب یہ تو اللہ کو بتا ہوتا ہے نا کس کی کتنی عمر ہے بال فرض اگر اللہ کی تقدیر میں یہی تھا کہ وہ بچہ بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو ایسی صورت میں اگر اس کا عقیقہ کیا ہوا تھا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ماں باپ کو بخشوائے گا اور اگر کسی نے اپنے مطلب بچوں کا عقیقہ نہیں کیا جب کہ وہ کر سکتے تھے یعنی سستی کی کیا نہیں تو ایسی صورت میں اگر بچہ نابالگی کی حالت میں فوت ہو جائے گا تو اس والدین کو یہ برکت نہیں ملے گی کہ بچہ بخشش کروائے تو یہ مطلب بہت بڑی بات ہے مستحب عمل کی برکت اتنی ہے تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ فرض اور واجبات کی کتنی برکتیں ہوں گی جو کہ ہم مطلب ادا کریں لہذا یہ سنت مستحبہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازوں کا بھی عقیقہ فرمایا آپ بھی ضرور عقیقہ کریں جہاں چاہیں کروا سکتے ہیں چاہیں تو مطلب اپنے ملک میں وطن پاکستان کے اگر آپ ہیں تو وہیں پر کروا لیں بھلے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کروا لیں ایز یو وش جزاک اللہ خیرہ عامر جی چاند سیاہ یا جو بھی آپ کا نک ہے سائی تشریف لائیں آپ مدینہ آپ کو میری آواز نہیں آ رہی اصل میں یہ کچھ عرصہ پہلے اسی نک سے ایک عالم صاحب بھی تشریف لائے تھے کویت سے تو میری مطلب ان سے گفتگو بھی ہوئی تھی تو میں یہی سمجھا کہ علامہ صاحب موجود ہیں تو ہمارے لیے تو بڑی سعادت کی بات تھی کہ عالم صاحب موجود ہیں اور غالباً حضرت استاد العلماء قبلہ مفتی ابو دعود صادق صاحب دامد برکاتمالیہ کے وہ شاگرد ہیں تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر مائک بنانا چاہیں تو تشریف لائیں تو حضرت آپ میری آواز سن رہے ہیں مدینہ اگر آپ سن رہے ہیں مائک پر آنا چاہتے ہیں تو مین ٹیکس پر لکھیں ورنہ یہ ہمارے عبدالحبیب بھائی پھر مائک پر آئیں گے شاید ابے ہیں حضرت ٹھیک ہے عبد بھائی آپ تشریف لائیں اگر السلام علیکم حضرت حمید کلیم بھائی کا سوال کیا ہے سوری آپ نے میرے دوسرے بھائی کو بتایا تھا غلطی میں آ گیا اور میں نے جم جی جی مریشن بھائی میں کیا ہے کیونکہ میرے خیال سے حضرت صاحب نے کہا کہ حامد حامد بھائی کا سوال پوچھیں تو اگر حضرت صاحب اگر اظہار سے ہے تو میں سوال پوچھ لوں گا کیونکہ مجھے ٹیکس کیا ہے جی ان کے ساتھ سوال یہ اضر صاحب کے فاسٹنگ کے بارے میں ہے کہ جب وہ روزہ رکھے ہیں تو ان کو اس وقت ان کے منہ میں لو آ جاتا ہے سلیوریا آ جاتا ہے اور یہ کہ وہ لکوڈ اور نوز ان میں بھی ہوتا ہے منہ میں بھی ہوتا ہے اور وہ جو ہے تھروٹ میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے حلق کے اندر بھی جاتا ہے تو اس سے کیا روزے میں کیا فرق ہے یہ ہے اور وہ کیا کریں اس سلسلے کے اندر جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی عبداللہ بھائی آپ, اپنے حق محب آپ اپنا حق معاف فرما دیں حضرت آپ اپنا حق معاف فرما دیں اور یہ ہمارے مدینہ میری آواز آ رہی ہے روم میں اچھا جی آ رہی ہے یہ پتا نہیں کیسے میں روم سے نکل کیا سمجھ نہیں آئی مجھے بہرحال روزے کی حالت میں دیکھیں اگر لو آب آ جاتا ہے منہ میں جس کو ہم تھوک بھی کہتے ہیں تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا روزے کی حالت میں اگر بلے وہ لو آب منہ میں آئے ناک میں آئے حلق میں جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا روزے روزہ جو ہے وہ رہے گا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بیرونی چیز جو ہے وہ ہمارے حلق میں نہ جائے اور وہ مطلب ہم اپنے حلق کے ذریعے پیٹ میں نہ اتاریں تو حلق میں اگر کوئی بیرونی چیز چلی جائے گی تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے لو آب بلے اتنا بھی آ جائے کہ منہ سارا بھر جائے پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ ہمارے اندر ہی کی چیز ہے اس وجہ سے ہم مطلب اگر وہ منہ میں آ جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا تو اس لیے مطلب جہاں تک ہو سکے اس چیز سے مطلب جو ہے ویسے پورا منہ اگر لعاب سے بھر جائے اس کو کوئی الگ سے اتار بھی لے تب بھی صرف مکرو ہے تنظیحی ہے یہ تحریمی بھی نہیں ہے تو اگر بہت زیادہ ہی آپ کو لعاب آتا ہے تو اس کے لیے آپ کسی اسپیشلسٹ وغیرہ سے رجوع بھی کریں تاکہ وہ علاج بھی آپ کا کر سکے رمضان شریف میں ابھی ایک مہینہ باقی ہے اللہ تو چاہے گا تو انشاءاللہ شفا ہوگی تو لعاب آنے سے روزے پر بہرحال کوئی اثر نہیں پڑتا بار بار تھوکنا بھی ضروری نہیں جزاک اللہ خیرہ. جی عب بھائی آپ تشریف نہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ارے فراز بھائی یار میں آپ سے ایک خوشتبائی کے لیے کہہ رہا تھا یار کون سے حقوق یار اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت جو ہے وہ بنانے کی توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کیا کریں ایک مزاقرا ہے جو نا وہ خوش طبعی کے لیے بہرل حضرت ایک سوال ہے اسلامی بہن کا کہ موئے مبارک نبی کریم علیہ السلاۃ و تسلیم کے زیارت جب کی جائے ان کی تو کیا باوضو وضو ہونا ضروری ہے کہ کیا بے وضو ان کی زیارت نہیں کی جا سکتی ان کے ساتھ مطلب یہ ہوا یہ کہ ایک اسلامی بہن آئی تھی مو مبارک کی زیارت کرنے کے لیے تو اس کے ہاتھوں پر جو ہے وہ نیل پالش لگی ہوئی تھی تو اس کو جو ہے زیارت نہیں کرنے دی کہ بھائی آپ کے ہاتھوں پر نیل پالش لگی ہوئی ہے آپ کا غسل نہیں ہے جو نا وضو نہیں ہے تو غسل کی بات تو انہوں نے نہیں کی مجھے تو انہوں نے کہا کہ وہ غسل وضو نہیں ہے آپ کا تو آپ جو ہے زیارت نہیں کر سکتی آپ جو ہے اندر نہیں جائیں گی تو اس طرح مطلب ہوا سلسلہ کیا یہ طریقہ کار درست رہا ان کا جزاک اللہ خیر السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیں حضرت فتویٰ تو یہی ہے کہ مطلب زیادہ سے زیادہ ادب ملحوظ خاطر ہونا چاہیے اور اگر وضو نہ بھی ہو تو زیارت تو بہرحال ہو سکتی ہے میں کوئی وہ نہیں ہے لیکن عشق کا تقاضا یہی ہے کہ با وضو ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مئ مبارکہ کی زیارت کی جائے اور یہ عشق کا تقاضا ہے اور یہ ادب کا تقاضا ہے اور جن لوگوں کے پاس یہ عطیہ خدا بندی موجود ہے اقالصلاسلام کے مُع مبارکہ موجود ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ اور مطلب وہ لوگوں کو زیارت بھی اس کی کرواتے ہیں اور با ادب اور با وزو زیارت یہ زیادہ بہتر ہے تو اگر انہوں نے منع کیا ہے کہ بھائی آپ کا وضو نہیں ہے آپ وضو کر کے آئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غیر مناسب نہیں ہے کیونکہ آج کا ماحول ایسا ہے کہ ادب لوگوں کے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے اور منع مبارکہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جزو بدن ہے اور تو اب ایسی صورت میں جو ہے وہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ باوضو ہو کر جو ہے وہ موہ مبارکہ کی زیارت کی جائے اور اگر یہ ان چیزوں کا درس ہم مسلمان نہیں دیں گے تو مطلب پھر کون دے گا لہذا تو یہ سلمان بھائی مجھے آپ پی ایم نہ کریں آپ نے جو سوال کرنا ہے نا آپ ہمارے عبدالحبیب بھائی کو پی ایم کریں عبدالحبیب بھائی یہ مورٹشین تاری جن کا نک ہے یا فیضان دعا بیچ میں تھے ان کو آپ یا ہمارے فراز بھائی کو بلے کر دیں ان کو آپ اپنا پی ایم کریں تو یہ انشاءاللہ شاء آپ کا سوال مجھ سے پوچھ لیں گے ٹھیک ہے بار بار آپ لوگ جب مجھے پی ایم کرتے ہیں نا تو میری توجہ اپنے جواب سے بھی ہٹ جاتی ہے تو وہ اس کی بنا پر مجھے بڑی عجیب مطلب جو ہے نا وہ ایک کیفیت تاری ہو جاتی ہے امید ہے آپ لوگ ناراض نہیں ہوں گے انشاءاللہ شاء بھی میں نے بیان شروع کیا تو پتا نہیں کون کون مجھے جو ہے وہ مطلب پی ایم کرنے لگ گیا تو میں نے تو دھمکی دی حضرت اگر ایسا کریں گے تو میں بلاک کر دوں گا آپ لوگوں کو تو اس لیے جو ہے نا وہ آپ لوگ تھوڑی سی جو ہے نا وہ رحمت کریں تو اس لیے ہمارے جتنے بھی ہیں نا یہاں بھائی جو ماشاء سوالات پوچھتے ہیں تو ان کو مطلب آپ پی ایم کر دیں امید آپ ناراض نہیں ہوں گے میں آپ کو ناراض کرنا بھی نہیں چاہ رہا آپ بہت اچھے ہیں بہت پیارا نام ہے آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور میری بات سے اگر آپ ناراض ہوئے ہوں تو مجھے معاف کر دیجئے گا ٹھیک ہے جی تو میں عرضی کر رہا تھا کہ اسلامی بہن ہو یا اسلامی بھائی انہیں جو ہے وہ باوضو وضو ہو کر ہی زیارت کرنی چاہیے یہی زیادہ بہتر ہے اور ادب کا تقاضا بھی ہے اور مسلمانوں کے دل میں اس میں زیادہ ادب اور عشق بھی آئے گا کہ ہم اس چیز کی زیارت کر رہے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جزو بدن ہے تو جزو بدن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی و وسلم جو ہیں ان کو ان کی زیارت کرنا اس میں کتنا ادب اور احترام ہونا چاہیے یہ ہر مسلمان کا دل جو ہے وہ جانتا ہے ٹھیک ہے تو بہتر یہی ہے کہ باوضو وضو اور صاف ستھرا لباس پہن کر اور انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ زیارت کریں الحمد اللہ تعالی کے فضل و کرم سے مجھ گناہ ناچیز کے پاس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارکہ ہیں اور بڑی خوش نصیبی ہے یہ مجگناہ گار سیاہ کار بدکار انسان کی تو میرا گھر اس قابل نہیں ہے کہ میں منہ مبارکہ اپنے گھر پر رکھ سکوں تو میں نے امانت کے طور پر جو ہے وہ مطلب ایک اسلامی بھائی ہیں ان کے ہاں منہ مبارکہ تشریف فرما ہیں انہیں دیے ہوئے ہیں تو اب میں اپنے گھر میں ایک روم الحمد بنا رہا ہوں کہ جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مُع مبارکہ جو ہیں وہ تشریف لے آئیں گے اور اللہ نے چاہا تو ماہ رمضان سے پہلے پہلے اس روم کی ترکیب بھی انشاءاللہ مکمل ہوگی اور مجھے امید ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے ہی یا ماہ رمضان میں انشاءاللہ تعالی جب میں درس دیا کروں گا بیان کیا کروں گا تو اسی روم سے کروں گا جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارکہ جو ہیں وہ تشریف فرما ہوں تو آپ تمام بھائی دعا بھی کریں کہ اس روم کی جو ترکیب میں نے سوچی ہوئی ہے وہ ترکیب جو ہے وہ مکمل ہو جائے دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے جی ہمارے فراز بھائی آپ تشریف لائیں السلام علیکم اگر میں معافی چاہتا ہوں کچھ آپ زیادہ سوال ہیں میرے پاس غریب میں نہیں ہے تو ان کی جگہ میں نے میرے تین چھوٹے چھوٹے سوال ہیں جو میرے بیٹھے ہیں انہوں نے مجھ سے کیا کل میں نے آپ کو ٹیکس میں تیئیس آدمی ہوتے ہیں آدمی کے ساتھ کم سے کم ہر آدمی کے ساتھ چھ में آدمی میں بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کے آپ کے بیان بھی سنتے ہیں سوال جو آپ کی جو برکتے ہیں وہ ہم तो میں اس طرح ہوتے ہیں تو پہلا سوال تو یہ میرے بڑے بھائی صاحب ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ ایک مرتبہ سے گر گئے تھے اور روزے کی حالت تھی تو ان کا مطلب پیر کر دیا تھا جب اسپتال گئے تو تو تو کیا اس سے روزے پر کوئی اثر ہوگا یا روزہ ہوگا یا نہیں ہوا تو یہ کہ اگر کوئی سال دھمواس پڑے یا بیچ میں بھول جائیں یا تین رکاوت ہوئی ہے چار رکت ہوئی में ان کو کسی نے بتایا کہ ذہن میں اگر آپ کہیں چار رکاوت ہے تو آپ چار رکت سمجھ لیں اس کو اگر تین رکت ہے اور آپ سمجھ رہے چار رکت ہوئی ہے تو آپ اسی طرح سلام پھیر لیں وہ اس میں سنسیاں سب نہیں کرتے ہیں تیسرا یہ ہے کہ قبر قبروں جاتے ہیں اس کے کر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی حضرت پہلی بات آپ نے روزے کی حالت میں مطلب ٹانگ پر شاید چوٹ لگی تھی اور اس کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے کہ پٹی وٹی دی کوئی میڈیسن لگا دی گئی تو اس سے مطلب روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر روزے کی حالت میں کہیں سے خون نکل آئے شدید چوٹ لگ جائے پٹی ہو جائے جی انجیکشن لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن اس میں علماء کرام کے دو آراہ ہیں کئی علما کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے اور ہمارا موقف یہ ہے کہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ جو منفذ ہے نا مطلب منہ کے ذریعے حلق کے ذریعے یا پھر کانوں میں تو بہرحال پردہ ہوتا ہے تو یا پھر مقام قبل یا مقام دبر کے ذریعے کوئی چیز اگر چلی جائے تو اس سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹے گا اب وین میں لگے یا گوشت میں لگے اس سے روزہ بہرحال نہیں ٹوٹتا دار السائل سنت کا یہی موقف ہے لیکن اس سے کچھ علماء اتفاق نہیں بھی کرتے اور بعض علماء کے نزدیک مطلب انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے تو دونوں آ ہیں اس لیے جو میری آراہ ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے اور اس کی دلیل میرے پاس یہ ہے کہ دیکھیں رد المختار وغیرہ میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر کسی کو زہر اگر کسی کو سانپ کاٹ لے تو اب سانپ کے زہر سے شفا کے لیے اگر وہ دوا پیے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا کفارہ نہیں ہوگا بعد میں وہ ایک قزا رکھ لے تو اب دیکھیں سانپ کے کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹ رہا بلکہ سانپ کے کاٹنے کے بعد اس کے زہر سے بچنے کے لیے جو دوا پی جا رہی ہے اس دوا سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ رہا ہے تو جس طرح سانپ کا ڈنک جو ہے اس سے بھی جسم میں زہر گیا اور روزہ نہیں ٹوٹا سیم اسی طرح مطلب انجیکشن لگنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا ورنہ اس کا ڈنک بھی آپ انجیکشن کے طور پر اس کو سمجھ لیں وہ بھی کاٹتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی ہتھوڑی تو نہیں مار دیتا اس کا بھی باریک سا ڈنک ہوتا ہے جس طرح انجیکشن میں نیڈل ہوتی ہے سوئی ہوتی ہے جو جسم میں داخل ہو جاتی ہے تو میرا موقف یہی ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگانے سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا لیکن پھر بھی میں یہ ارض کروں گا کہ بچنا بہتر ہے بلا ضرورت نہ لگایا جائے اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر لگا لیا جائے روزہ بہرحال نہیں ٹوٹے گا ہاں اگر کسی کو اتنی چوٹ لگ گئی ہے خدا نخواستہ کہ اب اس کو دوائی پلانی ہے اور باقی دیگر معاملات ہیں تو وہ ظاہرہ کیا جائے گا تو اچھا اسی طرح دوسری بات آپ نے پوچھی ہے کہ نماز میں رکاوٹ اگر بھول جائیں تو کیا کریں مثال کے طور پر دوسری ہے یا تیسری یہ ذہن بنتا ہے تو اس بارے میں ایک طریقہ تو وہی ہے جو آپ نے بتایا کہ جس طرف غالب گمان زیادہ ہو اسی کو فرض کر لیا جائے یعنی اگر ذہن میں زیادہ یہ ہے کہ دوسری رکت ہے تیسری نہیں ہے تو پھر دوسری ہی کو آپ مطلب سمجھیں اور آخر میں سیدھا صاف کریں اور اگر ذہن میں ہے کہ تیسری رکت ہوگی تو تیسری کو سمجھیں اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آدھا آدھا معاملہ ہوتا ہے دل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسری ہے پھر آتا ہے کہ تیسری ہے کبھی دوسری ہے کبھی تیسری ہے بندہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا اگر ایسی کنڈیشن ہو تو جو کم تعداد ہے اس کی طرف رجوع کیا جائے یعنی دوسری تیسری دوسری تیسری اس پر اگر شک ہے اور شک برابر ہے کسی طرف ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے تو پھر دوسری کو اسپوز کیا جائے اور آخر میں سجدہ صاحب کر لیا جائے جس سجدہ صاحب نہیں کیا تو پھر نماز واجب العیادہ ہے دہرانی پڑے گی فرضیت تو ادا ہو جائے گی لیکن دوہرانا واجب ہوگا آپ نے تیسری بات قبروں پر اگر بتی لگانے کے بارے میں پوچھی ہے تو اس سلسلے میں مطلب میں ارض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں قبروں پر اگر بتی لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے قبروں پر تو آپ نے سنا ہوگا کہ ایسی چیزیں لگانا بھی شرائن ناجائز ہے کہ جس میں آگ کی آمیزش ہو جیسی پکی انٹے نہیں لگا سکتے پکی اینٹیں نہیں لگائیں گے بلکہ جو سلیں رکھی جاتی ہیں ان پر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ گارا مل دیا جاتا ہے کچی مٹی کا گارا مل دیا جاتا ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ آگ کی بنی ہوئی کوئی چیز اب سیمنٹ بھی ظاہر آگ سے بنتا ہے تو اس لیے آگ کی بنی ہوئی کوئی چیز جو ہے وہ قبر کے نزدیک نہ ہو اب خود اگر بندہ آگ جلا کر اگر بتی جلائے اور قبر پہ لگا دے تو ظاہر ہے یہ منع کیا جائے گا اس اگر بتی کی خوشبو سے قبر والے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے لیے تو وہ اعمال ہیں جو وہ کر گیا یا ہمارا اس سال ثواب اور دعائیں ہیں جو ہم اس کے لیے کریں گے ٹھیک ہے یہ اگربتی سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگربتی جلانا یہ فضول اور مال کا ضائع کرنا ہے ہاں ایک بات ہے کہ اگر کوئی ولی کا مزار ہے تو ایسی صورت میں وہاں پر اگربتی لگانے والا اس نیت کے ساتھ لگا لے کہ میں قبرستان والوں کے لیے نہیں بلکہ یہاں پر جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں آ کے یا فاتحہ پڑھ رہے ہیں ان کو خوشبو پہنچانے کے لیے میں اگربتی لگاتا ہوں تو اس نیت کے ساتھ لگانا جو ہے اس پر اسے عجر ملے گا ان شاء اللہ اس پر اس سے ثواب ملے گا اور ایسی اگر بتی پھر قبر کے اوپر نہ لگائی جائے قبروں سے ہٹ کر جو ہے وہ جو رستہ ہوتا ہے وہاں پر آس پاس لگا دی جائے کہ اگر اس کی خوشبو ان لوگوں کو پہنچانا مقصود ہو جو لوگ یہاں آ کر قرآن پڑھیں یا فاتحہ پڑھیں امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے جزاک اللہ خیر واللہ تعالی عالم جل جلال الحم جی عبد بھائی یا تشریف لائیں وعلیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ حضرت یہ دو سوال ہیں ایک تو ہمارے سلمان بھائی کا ہے یہ لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک اسلامی بھائی ابھی موجود ہیں اور ان اسلامی بھائی کو جو دوسرے اسلامی بھائی ہیں سلمان بھائی کے ساتھ ان اسلامی بھائی کے سامنے کسی اور شخص نے اعتراض کیا ایک تحریر کے بارے میں ایک بات کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ایک کتاب میں لکھا ہے مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ایک شخص نے اور اس نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کرتے تم بھی اگر آج, آج دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کرتے تو تمہاری بھی مغفرت ہو جاتی تو انہوں نے اعتراض یہ کیا ہے کہ بھائی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پھر یہ اعتراض کرنے والے نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کی زیارت کر لینا جی جواد دہی آپ بھی آئیے گا بالکل سوال کرنے کے لیے تو انہوں نے یہ کہا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرنا ہی جو ہے وہ ایک مقصرت کا باعث ہے اعتراض کرنے والے نے یہ کہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا ہی مقصرت کا باعث ہے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ یہ تو دعوت اسلامی کے اجتماع کو جو ہے نا وہ برتری مل رہی ہے سرکار علیہ والسلام کی زیارت سے تو ایک یہ اس حوالے سے ان کا سوال ہے وعلیکم السلام سوانا بھائی اچھا دوسرا, دوسرا, دوسرا سوال ہے کہ ایک امام صاحب نے جمعے کے بیان میں یہ دوسرے اسلامی بھائی کا ہے ایک امام صاحب نے جمعے کے بیان میں یوں کہا کہ بائیس رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہو کے حوالے سے کھیر پوری بنا کر کونڈے بنانا ناجائز اور حرام ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی او کا عرس مبارک رجب میں نہیں بلکہ شوال میں ہے اور یہ کھیر پوری بنانا یہ رافضیوں کا طریقہ ہے یہ رافضیوں کا طریقہ ہے کہ انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس کو بنایا اور بانٹا اس طرح خوشی منائی تو یہ دو سوال ہیں ان کے حوالے سے جو ہے اچھا چاند چاند شاہی کے نکسے سے جو اسلامی بھائی ہیں سعید بھائی یار مجھے بالکل یاد نہیں رہا کہ آپ نے جو نا وہ مجھ سے میرا ٹرن مانگ لیا تھا میں پھر آ گیا تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ دیکھیں جی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت ہوتی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ارشاد فرما دیں ایک مسلمان کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے میرے آقا علیہ صلاطب السلام نے مختلف معاملات اور اعمال صالحہ سے متعلق یہی ارشاد فرمایا کہ جو یہ کر لے اس کے لئے جنت اب دیکھیں نا والدین کی خدمت کرنے والے کو کیا جنت نہیں ملے گی فرمایا کہ جو داڑوں اور ٹانگوں کے درمیان کی چیزوں کی مجھے ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں تو کیا سرکار علیہ السلام سے زیادہ اہمیت ان دونوں چیزوں کی ہے زبان اور شرم کی اس طرح اگر آپ سوال کریں تو نہ جانے کس طرح باتیں چلی جائیں ہر طرف یہی مطلب جو ہے وہ معاملہ ہو جائے گا تو یہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجتماع کی فضیلت بیان فرمائی تو مراد یہی ہے کہ پرفتن دور میں لوگ آکا علیہ السلام کی زیارت سے م... ہم اپنی جاگتی آنکھوں سے ظاہر ہے کہ عام حالات میں سرکار کی زیارت نہیں کر سکتے عام المسلمین کو یہ شرف حاصل نہیں ہے ہم ظاہر ہے کہ صحابہ نہیں ہیں تو آج جو لوگ دین کے رستے پر چلتے ہیں اللہ و رسول کی طرف سے ان پر کرم نوازیاں ہوتی ہیں تو سرکار کا یہ فرمانا ہے کہ یہاں پر آ جاتے تو بخش ہو جاتی مراد یہی ہے کہ جو اللہ رسول کے رستے پر آ جائے مستقیم پر آ جائے نیک لوگوں کے ساتھ آ جائے تو اس پر اللہ رسول کا فضل ہوتا ہے یہ مراد ہے امید ہے کہ جن بھائی نے اعتراض کیا تھا وہ سمجھ گئے ہوں گے دوسری بات جو کونڈوں سے متعلق ہے کہ یہ رافضیوں کا طریقہ ہے تو دیکھیں کونڈوں سے متعلق مجھ سے جب بھی سوال کیا جاتا ہے تو میں اس کے جواز کا مطلب ارض کرتا ہوں کہ کونڈے اس کی اصل ایسال ثواب ہے اور اِسال ثواب برحق ہے قرآن و حدیث سے یہ مسئلہ ظاہر ہے بلکہ میں نے اسال ثواب پر درجنوں حدیثوں پر بیان بھی جب وہ ایک روم کھلا ہوا تھا سوشل ریلیجیس روم تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹے کا بیان صرف میں نے اس اعلی ثواب کے موضوع پر کیا تھا اب رافضیوں کا جو معاملہ ہے تو اب اس کے بارے میں میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے اب اگر کسی عالم دین نے یہ کہا ہے کہ رافضیوں نے یہ معاملہ کیا تھا کونڈے نہیں کرنے چاہیے تو دیکھیں آج آمد المسلمین کو رافضیوں کے بارے میں تو اتنا پتہ ہی نہیں ہوتا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ پکائیں اللہ کا کلام پڑھ کر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ مطلب اسال ثواب کر دیں اور اسی لیے نیاز پکائی جاتی ہے اب ان عالم صاحب سے ہی پوچھا جائے کہ رافضیوں کا طریقہ جو آپ فرما رہے ہیں تو اس کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے وہ دلیل آپ ہمیں بتائیں ہم بھی اس کو چیک کریں گے پھر ان اللہ اس چیز کو مطلب یہاں پر بیان کیا جائے گا مسئلہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کا عمل ہمارے لیے یہ چیز نہیں ہوتا کہ ہم اس کو چھوڑ ہی دیں ورنہ بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں دیکھا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے کس نیت کے ساتھ کیا اگر کیا بھی ہو ہمارے ہاں تو اصال ثواب کی نیت سے ہوتا ہے اور بال فرض اگر عرس مبارک شوال میں بھی ہے تو جس طرح میلاد مصطفی سارا سال منایا جا سکتا ہے گیارویں شریف سارا سال منائی جا سکتی ہے تو کسی بھی بزرگ کی نیاز بھی کسی بھی سال کے کسی بھی دن کسی بھی مہینے میں کی جا سکتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جزاک اللہ خیرہ و اللہ تعالی عالم جل جلال ہو جی چاند سائیں بھائی آپ تشریف لائیں چاند سائی بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے آپ ہینڈ ریز کرتے ہیں اور پھر آپ مائک پر بھی نہیں آتے جواد بھائی آپ تشریف لائیں جواد بھائی آپ مائک پر آئیں السلام علیکم جی وہ میرا خیال ہے ہوئے ہو گئے ہوں گے شاید تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو ڈائبیٹک لوگ ہوتے ہیں ایک دفعہ ہماری لیے ڈسکشن ہوئی تھی تو اس بارے میں میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارا نقطۂ نظر کیا ہے تو جو ڈائبیٹک لوگ ہوتے ہیں ان کو مطلب ان کو بھی روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں یا یہ کس طرح سے روزہ رکھیں کیونکہ جو ڈائبیٹک لوگ ہوتے ہیں ان کو تو ایوری فیو آورس یعنی ہاتھ تین چار گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ کھانا پڑتا ہے اور اگر نہ کھائیں تو ان کی بلڈ شوگر جو ہوتی ہے وہ ڈراپ ہو جاتی ہے اور اس سے مطلب ڈیتھ ہو سکتی ہے آدمی کی تو اس بارے میں کیا نقطۂ نظر ہے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی حضرت یہ ڈائبیٹک مینز شوگر پیشنٹ شاید آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ شوگر پیشنٹ جو ہیں وہ ان کے بارے میں کہ وہ روزہ نہیں پاتے اور روزے کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے لیے کھانا پینا ظاہرہ کے ممانعت ہو جاتی ہے تو اس بنا پر ان کے لیے مسئلے ہیں تو دیکھیں میں آپ کو اپنے گھر کی مثال دوں کہ میری والدہ ماجدہ کو تقریباً چودہ پندرہ سال سے شگر ہے لیکن اللہ کے فضل سے رمضان کے روزے تو رمضان ہیں اس کے علاوہ نفلی روزے بھی والدہ رکھتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی میں بہت سے مطلب شوگر پیشنٹس کو جانتا ہوں کہ جو مطلب روزے رکھتے ہیں لیکن میں آپ کی بات کا بھی انکار نہیں کرتا ہوں ان دونوں باتوں کی تطبیق ان دونوں باتوں کو ملایا اس طرح جا سکتا ہے کہ جن لوگوں کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی اور ان کی واقعی ایسی کنڈیشنز ہیں کہ ڈاکٹرز کہیں کہ اگر تم نے ہر دو ڈھائی تین گھنٹے بعد کچھ نہ کھایا تو تم شدید ترین بیمار ہو جاؤ گے یا تمہارا مرنے کا اندیشہ ہو جائے گا تو ایسے پیشنٹ کے لیے پھر عذر ہے وہ معذور ہیں وہ روزے رمضان کے نہیں رکھیں گے بلکہ رمضان کے بعد جب انہیں تندرستی ملے تو اس وقت وہ روزے رکھیں اور اگر تندرستی ملنے کی امید نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ اپنے رمضان کے روزوں کا فدیہ ادا کر دیا کریں لیکن زندگی میں کبھی بھی اگر ان کو طاقت مل گئی جسمانی طور پر تو پھر ان کا وہ فدیہ جو ہے وہ نفلی ہو جائے گا رمضان کے روزوں کی قزا انہیں رکھنی ہوگی امید ہے انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے تو یہ کنڈیشنز پر ہے کہ پیشنٹ کی کنڈیشن کیا ہے تو کنڈیشن جیسی ہوگی اس کے مطابق اگر واقعی وہ نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ نہ رکھے ہماری شریعت میں دین اسلام میں کسی کے اوپر جبر نہیں ہے اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ برداشت نہ کر سکے جو وہ سہ نہ سکے مفوم آیت کا امید آپ سمجھ گئے ہوں گے اچھا دوسرا, دوسرا سوال آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں ہاؤ مچ از فدیہ کے بارے میں فدیے کے بارے میں میں عرض کر دیتا ہوں دیکھیں صدقہ فطر جو فطرانہ ہم دیتے ہیں نا فطرانے کی مقدار جو ہے وہ ایک روزے کا فدیہ ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر پینتیس روپے کلو آٹا ہے آج کل یہاں مل رہا ہے تو دو کلو پچاس گرام کا حساب لگایا جائے گا دو کلو پچاس گرام بلکہ تھوڑا سا زیادہ لگا لیں یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایٹی فائیو روپیز نائنٹی روپیز تقریباً ایک صدقہ فطر ہے اس کی مقدار ہے فطرانہ ہے جو کہ لوگوں نے انشاءاللہ عید سے پہلے پہلے یا عید کوئی نماز کو جاتے ہوئے لوگ ادا کریں گے فطرانہ ادا کریں گے تو یہ ایک فطرانہ جو ہے یہ ایک روزے کا فدیہ ہے تو رمضان شریف میں اگر تیس روزے اس سال ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تو تیس کو آپ ایٹی فائیو یا نائنٹی یا 100 سے ہی ملٹی پلائی کر دیں تو مطلب یہ کتنا بن گیا بن گیا شاید یا مطلب تین ہزار ہی بنا میرا خیال ہے تو تین ہزار روپے جو ہے یہ مطلب رمضان شریف کا فدیہ ہوگا اب یہ جو فدیہ ہے تین ہزار کی رقم جو ہوگی یہ آپ کو کسی شریف فقیر کو دینا ہوگی اس کا مطلب وہی ہے حساب کتاب جو کہ زکوٰۃ کے مصارف ہوتے ہیں وہی اس کا بھی ہے تو یہ کھلانا نہیں ہے بھلے آپ پیمنٹ دے دیں حضرت تین ہزار روپے کسی بھی شریف فقیر کو دے دیں جو بھی فدیہ ہے وہ شرعی فقیر کو دے دیں تو یہ مطلب ادا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی امید آپ سمجھ گئے ہوں گے جی فراز بھائی آپ تشریف لائیں سلام علیکم اگر ایک سوال میرا ہے دو چھوٹے سوال ہے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ان سے پوچھا ہے کہ نماز میں بعض مرتبہ اکثر مرتبہ جو ہے وہ شہرات آتے ہیں جس سے نماز میں کنسنٹریشن نہیں ہوتی ہے کبھی وہ کینرا سے قاشن پہنچ جاتے ہیں کبھی باہر پہنچ جاتے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ اس پہ نماز کا مطلب کیا ہے نماز دوبارہ پڑھی جائے تو دوبارہ پڑھے تو اس میں بھی آپ کو پتا کیا ہوگا تو ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں یہاں پہ مساجد میں اکثر ویستا یعنی ہر دو تین کے بعد یہاں کی جو منصوبہ جو, جو انتظامیہ ہے وہ پاروے کیوں کی پارٹی کرتے ہیں جس میں فیملی اور عورتیں مرد ہیں وہ سب ساتھ اکٹھا آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں پارٹی جو ہے اس کو صبح پر بغیر ہی ہیں وہ سوشلائز ہو رہا ہیں لوگ اور دوسرا یہ ہے کہ فنڈ ریزنگ ہوتی ہے اس میں تو کیا وہ کہ مساجد کے اندر اس طرح کی تقریبات کرنا جائز ہے صحیح طریقہ ہے اور مردوں اور کا اکٹھا ہونا یا کھانے پینے کی وجہ سے میٹنگ کرنا یہ تمام طریقے جائز, جائز ہے یہ آپ سمجھ رہے گے ہیں جو کرتے ہیں تو ٹی وی پہ لوگوں کا قبضہ ہمارے علاقے میں تو آپ پلیز اس کا میٹر ہو ہے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیں جی نماز میں خیالات آنے سے نماز میں کمی نہیں ہوتی بلکہ نماز میں بہتری ہوتی ہے یہ بات یاد رکھیں شیطان وہی آئے گا جہاں پر ایمان کی دولت ہوگی جیسا کہ چور وہیں آئے گا جہاں پر مال ہوگا تو شیطان اول تو چاہتا ہی نہیں کہ مسلمان نماز کی طرف آئے جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو ہی جاتا ہے تو شیطان پھر وہاں پر آ کر اس کو خیالات فاصدہ میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ مسلمان کو خیالات آئیں الٹے سیدھے اور وہ نماز میں پریشان ہو جائے جیسا کہ ابھی آپ نے سوال کیا کسی بھائی کا کہ میں نماز کو رہا ہوں یا کیا کروں تو یہی کنفیوژن میں وہ مبتلا کر دیتا ہے شیطان اور اس وجہ سے پھر مسلمان نماز سے آہستہ آہستہ دور ہوتا ہے یاد رکھیں نماز میں خیالات آئیں گے لیکن آنے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے البتہ خیالات کو پالنا نہیں چاہیے پالنا خیالات کا اور ہے آنا اور ہے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آنے دیں لیکن خیالات پالیں نہیں یہ نہیں کہ اگر یہ خیال آ گیا کہ میں نے کل اپنی بی بیوی بچوں کو لے کر جو ہے فلاں جگہ جانا ہے تو پھر پورا حساب کتاب شروع ہو جائے نماز میں امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں ہم سوچ رہے ہیں اچھا گھر سے نکلیں گے گاڑی میں تو پیٹرول بھی نہیں ہے پیٹرول ڈلوانا پڑے گا ٹھیک ہے اچھا چیک کرنا پڑے گا کہ ٹائروں میں ہوا کم ہے یا زیادہ ہے اچھا تو پہلے میں ایسا کروں گا اپنے فلاں دوست کے پاس بھی چلا جاؤں گا چلو ٹھیک ہے جی وہاں سے اگر چائے شائے مل گئی ٹھیک ہے ورنہ کسی اور دوست کے پاس جا کے چائے پی لوں گا چائے پینے کا تھوڑی ہے کوئی مسئلہ اور کیا پھر وہاں سے جاؤں گا چلے بچے آئس کریم مانگتے ہیں فلاں دوستوں مجھے پتا نہیں دس دفعہ کہہ چکا ہے میرے پاس آؤ یار تم آتے ہی نہیں ہو تو چلو اس کے پاس جا کے آئس کریم کھاؤں گا اور پھر یہ کروں گا اور اتنے میں آواز آتی ہے اللہ ہوں اکبر یعنی رکوں میں جانے کی تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے خیالات پالنا خیالات پالے نہیں خیالات آتے ہیں آنے دیں فورن توجہ جو ہے پھر آپ نماز کی طرف کر لیں ٹھیک ہے اچھا اسی طرح مطلب دیکھیں امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص اپنا خزانہ چھپا کر بھول گیا تھا آپ کے پاس آیا اور کہا حضور میں خزانہ چھپا کر بھول گیا ہوں مجھے بتائیں وہ خزانہ کہاں ہے اب آپ بھی سمجھدار ہیں کہ یہ کوئی شریفی کی ہی مسئلہ تو ہے نہیں کہ امام اعظم کو کتاب اٹھا کے دیکھتے اور بتا دیتے کہ تم نے فلاں جگہ خزانہ چھپایا ہے لیکن وہ بھی تو امام پھر ہمارے امام تھے نا انہوں نے فرمایا بیٹا جاؤ اور دو سو رقط آج ن پڑھو تمہیں خزانہ یاد آ جائے گا یہ گیا بندہ عشاء پڑھی اس کے بعد مطلب تازہ وضو کیا ابھی اب دوسری رکعت میں ہی تھا دوسری رکعت میں ہی تھا کہ مطلب اسے یاد آ گیا کہ خزانہ کہاں ہے تو فوراً جلدی جلدی اس نے سلام پھیرا خزانہ نکالا ایک اور محفوظ جگہ پر رکھا اور سو گیا صبح امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے پوچھا ہاں بھائی نماز پڑھی دو سو رقط نفل پڑھے کہا نہیں جی دو سو کی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ دوسری رقط میں پتہ لگ گیا کہاں ہے تو آپ نے فرمایا میں نے تجھے جبھی دو سو رقط نفل کا کہا تھا کہ اس میں شیطان یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ تو دو سو رقط نفل پڑھ کر اللہ کے قریب ہو جائے اس لیے اس نے تجھے دوسری رقط میں ہی بتا دیا کہ فلاں جگہ خزانہ ہے جا کے دنیا کا خزانہ لے لے تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں ایسے ایسے خیالات آ جاتے ہیں کہ ہم عام حال حالات میں وہ خیالات ہمیں نہیں آ رہے ہوتے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو وسفسع کا شکار مطلب نہیں ہونا چاہیے نہ ہمیں ان کو پالنا چاہیے کوشش کریں کہ قرآن کی طرف جو تلاوت ہم کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں نماز میں اس میں مطلب جو ہے نا وہ بس ہمارا دھیان رہے بس کوشش یہ جاری رکھیں اور جب بھی نماز پڑھیں یہ خیال رکھیں کہ میں گویا کے پل سیرات پر کھڑا ہوں میرے ایک طرف جو ہے وہ جنت دوسری طرف جہنم مقام ابراہیم کے سامنے کھڑا ہوں حضرت ملک الموت علیہ السلام میرے پیچھے روح قبض کرنے کے لیے کھڑے ہیں اور یہ میری آخری نماز ہے یہ آخری نماز سمجھ کر آپ نماز پڑھیں اللہ نے چاہا تو بہت بہترین ان اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہوگی امید آپ سمجھ رہے ہوں گے اور اس کے علاوہ ایک بات ضروری عید کر دوں کہ حضرت صاحب کی ایک کتاب ہے وسوسے اور ان کا علاج یہ کتاب مجھے امید ہے آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مل جائے گی یا پھر فیضان اطار ڈاٹ نیٹ کی لائبریری میں مل جائے گی تو اس کتاب کو پڑھیں میں کہتا ہوں کہ اگر آپ توجہ سے پڑھ لیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ مدینہ مدینہ ہے وسوسے اور ان کا علاج یہ مطلب لازمی طور پر اس کتاب کو پڑھیں اور پھر آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے کہ بعض پر جی مساجد انتظامیہ مسجد کے اندر مخلوط بار بی کیو کا اہتمام کرتی ہے کہ مرد عورت اکٹھے ہو کر وہاں کھانا کھاتے ہیں لاہ بلّا بھائی مساجد اس لیے تھوڑی ہیں کہ وہاں پر مرد اور عورت بے پردہ ہو کر وہاں پر کھانا کھائیں استقفی اللہ اگر ایسا کرتے ہیں جیسا آپ نے کہا ہے تو یہ حرام حرام اور حرام ہے عورتیں نہ جانے ان میں سے کتنی ایسی ہوں کہ جن کے حیض کے دن ہوتے ہوں گے کھانے کے چکروں میں آ جاتی ہوں گی وہ بار بی کیو کہ ہم نے تکے کھانے ہیں یا بوٹیاں کھانی ہیں یہ نہیں پتا کہ قبر میں اپنی اپنی بوٹیاں ہوگیں تو کیا ہوگا اور پھر اسی طرح جو ہے وہ پھر ظاہر جب مخلوط معاملہ ہوگا تو پھر بد نگاہی اور نہ جانے کیا کچھ اللہ کے پاک گھر میں ہو رہا ہوگا تو اللہ کے گھر میں اس طرح کی مطلب کھانے کا ارینجمنٹ کرنا یہ تو بالکل سمجھ سے بار ہے بالکل مطلب سمجھ سے جو ہے وہ جو ہے وہ باہر ہے یہ باربیکیوں سے مراد یہی ہے نا جو تکہ بوٹی اور یہ وہ ہوتی ہے یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں تو ہاں جی ہاں تو ظاہر ہے ویسے تو یہ جائز ہے لیکن اللہ کے گھر میں صرف اس لیے مطلب آنا کہ یہاں پر عام کباب کھائیں تکہ بوٹی کھائیں عورتیں بھی ہوں اور میں نے ابھی بھی عرض کیا عورتوں کی کنڈیشن کیسی ہوتی ہوگی تو پھر آپ مطلب خود سمجھدار ہیں کہ یہ کرنا کہاں سے جائز ہو گیا دیکھیے محفلوں میں لنگر شریف ہوتا ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے نیاز لوگ بانٹ دیتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے لیکن صرف اور صرف عورتوں مردوں کو اس لیے اکٹھا کیا جائے اس اللہ یہ گنا ہے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق تع فرمائے تو جی انشاءاللہ تعالی تعالیٰ اب زندگی رہی تو کل آپ بھائیوں سے ملاقات ہوگی عبد بھائی آپ آخری سوال آ کے فرما لیں انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی السلام علیکم وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی میرے گھر پر بھی بار بھی کیوں ہوگا آپ سب کی دعوت ہے اس میں ضرور تشریف لائیں اگلے ہفتے عشاء کی نماز کے بعد بالکل سرکار آپ آنے والے تو بنے ٹکٹ بالکل آ جائے گا آپ کے لیے چکن بھی ہے اور فش بھی ہے انشاءاللہ تو سرکار ایک سوال ہے یہ چاند سائی چاند سائی جو ہیں اسلامی بھائی ان کا سوال ہے کہ اگر کسی کے چہرے کے کچھ حصے پر چوٹ ہو کہ نہ تو وہ اس پر پانی لگا سکتا ہو نہ ہی ہاتھ لگا سکتا ہو تو وہ وضو کس طرح کرے کیا وہ تیمم کرے گا دوسرا یہ کہ اگر وہ رکو اور سجدے کے لیے جھک نہ سکتا ہو تو کس طرح نماز پڑھے گا جزاک اللہ و خیرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی حضرت اگر چہرے پر ایسا کوئی زخم وغیرہ ہے کہ چہرے پر پانی نہیں ڈال سکتے تو پھر چہرے پر مسا کر لیا جائے باقی عضو کو دھو لیا جائے ٹھیک ہے اور پھر رکو اور سجود نہ کر سکیں تو اشارے سے نماز پڑھ لی جائے ٹھیک ہے رقو اور سدود اگر اس پر قدرت نہ ہو تو پھر اشارے سے نماز پڑھ لی جائے اللہ تبارک بتا قبول و منظور فرمائے آمین تو عبدالبیب بھائی انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے آپ کے یہاں دعوت ہے پھر ہم سب کی اچھا اچھا تو کیا کیا ہوگا مچھلی ہوگی اور اس کے علاوہ آپ نے کیا فرمایا چکن شریف یہ چکن وہی تو نہیں ہوگی جو آپ نے وہ مسئلے پوچھے تھے پہلے وہ گرم پانی میں ڈبو دینا تو پتا نہیں وہ کیا, کیا الٹے سیدھے طریقے اچھا صحیح والی ہوگی چکن اچھا چلیں ٹھیک ہے حضرت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم لوگ مدینہ پاک میں ملاقات کریں اور وہاں انشاءاللہ ایک دوسرے کو چائے بھی پلائیں اور کھانے بھی کلائیں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے گناہ کے لیے بھی دعا فرماتے رہیے گا اور انشاءاللہ میں روم کی ترکیب بھی کر رہا ہوں منہ مبارکہ کے لیے اس کے لیے بھی دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے جزاکم اللہ خیرہ جی صرف میمن بھائی انشاءاللہ کل اب ملاقات ہوگی اور کل جو ہے نا وہ شاید سوالات نہ ہو سکیں ساڑھے دس بجے کے آس پاس ہے وہ انشاءاللہ تبارک اللہ تبارکہ میرا بیان ہوگا اور اس کے بعد پھر ساڑھے گیارہ بجے جاوید احمد گامدی کا آپریشن ہوگا ان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا تمام السلام بھائی تک میری آواز آ رہی ہے صاحب میرا کوئی سوال تو نہیں تھا بیسکلی ایسا ہوا کہ آپ اپنی سپیچ اینڈ کر رہے ہیں تو میں نے ریس کیا عظمت محفل مصطفیٰ صلی اللہ کا سید شاہ پرابقاد صاحب یورپ کے دورے کے اوپر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ شاء اللہ رضا بجل اگست سے لے کے بارہ اگست تک وہ جرمنی میں قیام کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالی ہالینڈ اور فرانس اور انگلینڈ کے دورے پر جائیں گے تو تمام اس کا ہم لوگ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں یہ بیان جو سپیچ ہوگی ان شاء اللہ تو میں لائیو ریلے کروں تو اگر کسی ادبین بھائی سے جلد میں جلد اچھی بات ہے ورنہ پھر میں اپنا الگ گروپ بنا لوں گا ان جی اگر انگلینڈ میں بھی آئیں گے لیکن مجھے اسکیڈول کا بھی پتا نہیں ہے میرے ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ان سے تو دیکھیں میرے کو انفارمیشن ملی ہے لیکن جرمنی اور ہالینڈ اور فرانس کا تو پکا پتا ہے انگلینڈ کا بھی کچھ کنفرم نہیں ان کا اسکیڈول کا پتا نہیں ہے میرے کو بھی وہ انگلینڈ کا دورہ میں کنفرم نہیں ہوا دیا ہمارے پاس ان جیسے ہوگا تو میں آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کر دوں گا تو چاہیے میری اناؤنسمنٹ کی تمام دوسرے بھائی کو درخواست ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں اور میرے لیے خود دعا کریں سید شاہ پراب صاحب آئیے شاہ تراب الحقاندری صاحب جزاک اللہ السلام علیکم السلام السلام علیکم آپ بتائیں آپ ٹھیک کتنی